الحمد للہ امب العالمی و سلط وسلم عال سعید المبیا اب المسلیم نبی نا محمد ولی وسبی اجماعین پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا اللہ اب العالمین کے بارے میں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کلامی بحث کرنا سلب کا طریقہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کا تذکرہ جب بھی کسی کے سامنے آئے اسے چاہیے کہ عظمت کا اظہار ہے جس سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا تو ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان پر کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں مزید بڑھ جاتے ہیں کوالی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے رب پر توقل کرتے ہیں معلومات کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں ایک مومن کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت وہ اللہ کے نام کو اللہ کے تذکرے کو مذاق اور بحث مباثے کا ذریعہ نہ ہو اللہ کا نام ایسا معمولی نہیں ہے نہ اللہ کی ذات کا تذکرہ نہ اللہ کی صفات کا تذکرہ کہ ایک انسان اس پر مجھے کرے اور معمولی انداز میں اس کے بارے میں ابو لیکن بعد کے دور میں ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا تذکرہ ایمان سے زیادہ بحث و مباحثے کا موضوع بن جائے گا اسی لیے محمد ابن الحنفی رحم اللہ فرماتے ہیں لا تنخوی دنیا حتون دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حال یہاں تک پہنچ جائے گا کہ لوگ اپنے رب کے بارے میں آپس میں حجت بازیاں کریں گے اور رب کے بارے میں خصومات میں لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ابنا فلبر نے جامع بیان العلم میں اس کو روایت کیا اور اس کی سنس صحیح ہے آپس کی حجت بازی بعض اوقات انسان کے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ بن العوام ابن حوشب کہتے ہیں فی الدین فی الدین فإنها صحبت کہتے ہیں خبردار دین میں آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچو خصومات خسوم کو کہتے ہیں ایک آدمی دلیل اور حق کے سامنے آنے کے باوجود ایک آدمی بحث مباحثہ کرتا رہے تو کہا کہ خبردار دین میں خصومات سے بچو اس لیے کہ آپس کی یہ کٹ خود چتی دلیل کے باوجود بحثیں آمال کو تباہ کر دیتی ہیں امال کو برباد کر دیتی ہیں جام بیان علم میں ابن البر نے اس کو رباح کیا ہے فرض کی صنعت صحیح بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ساتھ ایسے شخص کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے جو حجت بازی کا مزاج رکھتا آپ نے فرمایا رجاری العبد القسیم امام البخاری اور رسم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اللہ تعالی کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت مبہوش شخص وہ ہے جس میں دو بات پائی جاتی ہیں ایک الد دوسرے القصم الدی آپ ایک بات کریں وہ الٹی بات کرے گا الد جو ضدی ہو اپنے دوسرے شخص کے بالمقابل بات کرتا ہے سامنے والا ایک بات کہے وہ الٹی بات کہتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ مقاصمہ قائم کرے اور پھر لڑکے جیتے اسی لیے کہا العبد القسم ضدی اور مخالف جانب اختیار کرنے والا اور القسم اچت بازی میں مالک جس کا اوڑنا بچھونا یہی ہو جس کو یہی بات پسند ہے کہ وہ دین کسی بھی بات کبھی کر نہیں سکتا جب بھی بات کرے گا اجت والے مزاج میں کرے گا جب بھی بات کرے گا ڈیبیٹ والا مزاج اس کا ہوگا ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا آدمی اللہ کے نزدیک محبوض ہے اللہ کو دشمنی ایسے انسان سے نفرت ہے ایسے حد بھی تو مومن کا مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ ضدی نہیں ہوتا ہے بلکہ حق بات کو ماننے کا مزاج رکھتا ہے اور وہ بے وجہ بجت بازی کرنے والا نہیں ہوتا ہے حق بات سامنے آنے کے بعد بھی لڑنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی بات صاف سیدھے انداز میں پیش کرنے والا ہوتا ہے آپ اپنی بات بتائیے اگر نہیں مانتا چھوڑ دیجیے بلا وجہ حجت کرنا اگر اس کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے بعض وقت آدمی ڈیٹ جیت کے بھی زخمی ہو جاتا ہے آدمی جب جنگ لڑتا ہے تو جنگ میں کچھ زخم اس کو بھی آتے ہیں تو اس طرح کے ڈیبیٹس میں بحث مباحثے میں بال انسان کے دین پر کہیں نہ کہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے مسئلہ نمبر بارہ پچھلے مسئلے میں ہم نے مجرد بحث مباحثہ دیکھا یہ آپس میں بھی ہو سکتا ہے اس سے برا یہ ہے کہ آدمی اہل باطل سے حجت بازی کرے وہ بھی کم علمی کے ساتھ اہل ملاز سے مناظرے کرے جبکہ خود اپنا دن اس کو معلوم نہیں ہے بعض لوگوں میں جیتنے کا شوق سیکھنے سے زیادہ ہوتا ہے جیتنے کا شوق سیکھنے سے زیادہ سیکھنے میں وہ گلیمر نہیں ہے جو جیتنے میں اور ان نہیں ہوتا ہے تو عقلی دلیلوں کے ذریعے سے اور زبان درازی کے ذریعے سے آدمی جنگ جیتنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک جنگ جیتنے کے بعد وہ پرماننٹ مناسب بن جاتا ہے کیونکہ اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے اور مشہور بھی ہو جاتا ہے تو جس چیز سے آدمی مشہور ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بیماری کم علمی کے باوجود اہل باطل سے بحث مباحثہ یہ سڑک کا منحج نہیں شہباز اللہ کہتے ہیں لئی سم منہج سڑک مَا الْبَاطِ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا دِينَهُ <لِلْأَحْوَا> اہلِ باطل سے حجت کرنا اور جھگڑنا سلب کا منحج نہیں اہل باطل سے حجت کرنا جھگڑنا سلب کا منہج نہیں کیونکہ ایک مسلمان اپنے دین کو اخواہ یعنی بداعت اور خواہشات نفسانی سے متاثر ہونے کے لیے پیش نہیں کرتا ایک مسلمان اپنے دین کو پیش نہیں کرتا ہے اہل بداج کے سامنے کہ وہ جو چاہے اس کے اندر زخم لگائے بلکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے ایک آدمی بیسے مباحثے میں خود بڑے ایسے آدمی کے ساتھ جو بڑا ماہر ہے مباحثے میں اور گمراہ ہے ہو سکتا ہے آپ اس کو مطمئن کرنے کی بجائے وہی آپ کو کنفیوز کرتے ہیں تو ہمارا دین اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اتنی کم قیمت چیز نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے اجت بازیاں کر کے اپنے دین کو زخمی کریں مسلمان کا ایک طریقہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پرانے کریم میں ہے وَإنَّ لَيُحُونَ إِلَى وَإِنْ إِنَّكُمْ آیت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیاطین اپنے ساتھیوں کی طرف خفیہ پیغامات بھیج ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کیوں؟ تم سے لڑے وہ ان اوکار تم اگر تم ان کی بات مان لو ان نہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے جو لوگ اہل باطل ہیں غبران ہیں ان کے دلوں میں بعض دلی نے ڈالتا ہے ان کے دلوں میں بعض وسو ڈالتا ہے اور وہ ایسے ایسی باتیں لے آتے ہیں جو خود انہوں نے بھی کبھی سوچی نہیں تھی اور اہل حق کے سامنے فیصلے پیش کرتے ہیں اہل حق بعض اوقات ان کا جواب نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ ہر آدمی اتنا ماہر نہیں ہوتا ہے ایک آدمی ایک ایک ایک آدمی کا حق پر ہونا ایک چیز ہے اور اس کا حق کے بارے میں گہرا رکھنا چیز وہ ایک آدمی ابھی مسلمان ہوا پانچ منٹ ہو گئے جا کے से سے بحث कर کر سکتا ہے اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے وہ حق پر ہے وہ اسلام پر ہے لیکن اسلام دفاع کرنے کی صلاحیت ہے بغیر علم کے ایک آدمی علمی جنگ نہیں لڑ سکتا ہے ویسے ہی جیسے بغیر ہتھیار کے ایک آدمی دنیا کی جنگ نہیں لڑ سکتا ہے ہتھیار والی جنگ نہیں لڑ سکتا ہے اس کے لیے علم اس کے پاس ہونا چاہیے خود و حید اللہ نے کہا اپنا بچاؤ حاصل کرو اپنی ڈھال لے لو اپنا ڈیفینس لے لو جب تک کہ آدمی کے پاس ڈیفینس نہ ہو وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اہل باطل سے وہ نہ الجھے یہ سیف راستہ ہے ہاں اتنا ماہر اگر وہ ہے اور اتنی مجبوری ہے کہ اگر وہ اہل باطل سے بحث نہ کرے تو کئی لوگ عمرہ ہو جائیں گے کنفیوز ہو جائیں گی اور یہ اتنا ماہر ہے کہ بات کر کے اس کو یا تو حق منوا سکتا ہے یا تو اس کو غلط ثابت کر سکتا ہے تب جا کے ضرورت پیش آتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے ڈھونڈتا پھر ایسے مناظرہ کرنے والا آج کل جو حال ہے وہ یہ ہے کوئی آج کسی موضوع پہ بتائیے آج کیا موضوع ہو واٹس اپ کے بعض گروپوں میں تو ہم لوگوں کو بھی جوڑتے آج کس ٹاپک پہ بات ہوگی ماشاءاللہ اللہ مطلب یہ آج کیا کھانا بن رہا ہے استحاظ کی بازے. لوگوں کا مشغلہ بن گیا اتنا پرڈ ہے کہ ٹاپک کوئی بھی آئے بحث کر سکتے ہیں علماء بھی جو ہے ایسا نہیں کرتے ہیں کوئی خطاب کرنا ہو تو ان کو بھی ایک ہفتہ تیاری کے لیے لگتا ہے لیکن یہ مناظرے کے لیے کہ کہیں سے بھی بحث آئے گولی کہیں سے بھی انڈیپینس کرنے کے لیے تیار یہ کون ہوتا ہے جس کو دین کا کوئی احساس نہیں کہ غلطی کہاں تک جا سکتی ہے جتنا کم سمجھ ہوتا ہے اتنا زیادہ بہادر ہوتا ہے جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے وہ احتیاط والا ہوتا ہے تو اب بچوں کو دیکھیے ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں بڑے بھی پہنچنے سے بچتے ہیں ایسی چیزوں کو اٹھا کے پکڑ لیں گے جس سے بڑے بھی ڈرتے ہیں تو شیاتین کیا کرتے ہیں شیاتی اہل باطل کے دلوں میں بعض ایسی دلیلیں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ وہ دلیلیں وہ اہل حق کے سامنے پیش کرتے مناظرے ادب اوقات آدمی دھوکے میں آ کر اس بات کو مان بھی سکتا ہے اگر تم ان کی بات مان لو تم بھی شرف میں واقع بجاؤ گے کہ جو شیخ اور کو کی طرف تم کو لے جا رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ شیاطین کی مدد ہوتی ہے اہل باتین کے ساتھ ظاہر بات ہے وہ اپنے لشکر کی مدد نہیں کرے گا تو کسی کرے گا تو شیطان آپ دیکھیں کتنا خطرناک ہے قرآن آپ پڑھ رہے ہیں قرآن ہدایت کی کتابیں ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا کہنا ہے من شیطان میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود یا شیطان عظیم کے شرط آپ ہدایت کی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ نہیں وہ بھی ہدایت کی کتاب پڑھ رہا ہوں لیکن ہدایت کی کتاب کا ایسا مطلب دل میں ڈال سکتا ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں تدریا جام مرجیہ محتضلا خوارش اور کتنے سارے فرقے ہیں موقع وا مجسمہ کتنے فرقے ہیں سب کی دلیلیں کرینے کی قرآن سنت کے اطراف ہوتی لیکن وہ کیا فہم اس سے لیں گے ان کا فہم غلط ہوتا ہے تو شیاتی دلوں میں بات ڈالتے ہیں اور آدمی کچھ نہ کچھ مطلب اس کے سمجھ میں آتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے مجھ کو الحام ہوا ہے یہ مطلب نئے امام بخاری کی سمجھ میں آیا امام احمد نے حمبل کیے امام شاہ کی، امام قرآن کیے تو بعض اوقات ایسی بات شیطان دن میں ڈالتا ہے جو گمراہی ہوتی ہے اور اس کے پاس سمجھنے کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے بہرحال تو شیطان اس طرح سے اہل باطل کے دلوں میں بات ڈالتا ہے اور وہ اہل حق کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر یہ کمزور ہے ہو سکتا اس کی بات کا کہ ہاں میں ہو گئے دیکھو ایسا ہے مانتے کہ نہیں مانتے کہ ہاں مانتا اگر ہو سکتا ہے وہ شرکیہ بات ہوا بات ہو اور یہ مانگ لے اس کو. اس سے اللہ کی, میں آتے ہو, اور رسول کی میں کرنا چاہیے حتٰ کہ صحبت بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے اس سے بیٹھ کے, اس کے ساتھ بات کرنا یہ بھی گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے بداتی سے مراد بیدات کا دائی پہلے بدات میں چیمپئن اس کا سردار ایسی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے ان سے دور رہنا چاہیے اور عام جو ہوتے ہیں بےچارے کم ہوتے ہیں بدات میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر ان کی اصلاح آدمی کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا آدمی جو بدات کا دائر ہو اس سے دوری رہنا چاہیے لیکن اگر سارے لوگ بےچارے جو بداتوں میں ہوئے ہیں ان کو ان کی حال پہ ہم چھوڑ دیں گے تو بچائے گا کام ہسن اور ابن سیرین اریم رحم اللہ کہتے ہیں لا تجارسو اصاب بداتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو ولا تجارو اور ان سے بیس و بھی مت کرو ولا ولاسنا اور ان کی باتیں مت سنو ان کے ساتھ بیٹھو مت بیٹھو گے تو تم پر بھی انہی کا ٹھپکا لگے گا تمہاری دینداری مشکوک ہوگی اہل حق کے نزدیک تمہارا اعتماد ختم ہو سکتا ہے یہ انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہیں سے آدمی جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی گنتی اسی کے ساتھ ہوتی ہے لا تجا رمبر دو ولا تجا دلو ہوں ان سے لڑو بھی مت ان سے اجت بازی بھی مت کرو تین بولا تو سناؤ بھی اور ان کو سنو بھی مت لوگ کیسے کرتے ہیں واٹس ایپ پہ آیا فیس بک پہ آیا یوٹیوب ہے ایک لنک سے دوسری لنک اب آدمی ہوں میں سب کی ماتا دیکھ رہا ہوں کیا بولتے ہیں یہی منع کر رہے ہیں ایک چیز دیکھے گا دو دیکھے گا دل میں اگر وہ بات کوئی بات گھر کر گئی ہو سکتا ہے زندگی بھر سو نہ نکال وَلَا تو آپ دیکھ کے بیٹھنا سننا اور لڑنا سب سے منع کر دیا ہے نہیں اللہ کے نام لے کر اللہ کے بھروسے پر میں بحث کرتا ہوں اللہ کا بھروسہ اپنی جگہ ہے لیکن تجھ کو ایسے راستے میں نہیں جانا چاہیے ایک آدمی کو ملے اللہ کا بھروسہ کر کے میں بلڈنگ سے چھلانگ لگاتا ہوں پار سے کودتا ہوں ہے کوئی نہیں سکتا آدمی اللہ کے بھروسے پہ میں 140 سے زیادہ اس کی پڑا تھا تصویر نکلے گی آگے نہیں کرتا کبھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کیوں نقصان ہو سکتا ہے اللہ پر اعتماد کے ساتھ اسباب اختیار کرنا دین ہے یہ نہیں کہ آدمی عمدہ تم جو جی میں آیا کرے اور اللہ پر بھروسے کا نام رے غلط ہے تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اہل باطل سے جداز نہ کرے امام ادارمی نے اس کو رواج کیا ہے پڑ سی صنعت ابو قلابہ رحم اللہ فرماتے ہیں لا کے مت بیٹھو اور ولا اور ان سے مباحث مت کرو جداد مت کرو کم ہے مجھے ذرا بھی اطمینان نہیں ہے اس بات پر کہ تم ساتھ بیٹھو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تم کو اپنی میں مبتلا نہ کر دے لفظ کیا ہے فی وہ اپنی گمراہی میں تمہیں ڈبو نہ دے اور او کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دین کو تم یقین کے ساتھ نہ چکے ہو اس میں تمہیں کنفیوز کر دیں گے مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی کیا ہے کنوینس اور کنفیوز یا تو کنوینس کرو یا پھر کنفیوز کرو پہلے باطل اپنے حق جو اس کو حق سمجھے ہوئے ہیں یعنی ان کا باطل یا تو اس کو حق بنا کر پیش کر کے منواتے ہیں یا وہ ہمارے حق میں کنفیوز کرتے ہیں پتا تمہارا کیا بولنا ہے لیکن تو پھر ہوگا یہ بھی سوچ رہا ہے کہ ہاں پھر تو ایسے ہی ہوگا اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نازی ہوتا ہے پھر رش پہ نہیں ہے پھر پورا کی آیت غلط ہوگی کون سی آیت اور رحمان ہوگا پھر آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے کیا مطلب پتواش پہ نہیں ہے پھر یہ آئے تو کیا کریں گے اب یہ بھی سوچ رہا ہے ویسے بھی راستہ دو گئے ہیں اب نیند بہاری اور کنفیوز ہو رہا ہے کیا ضرورت تھی اس سے بیسٹ کی بعض طلب سے پوچھا گیا کہ جب اللہ تعالی آسمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بولتے نہیں ہیں سب بولے بھی لوگوں نے کہ اللہ تعالی جب آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے تو کیا پر ہوتا ہے کہا جب وہ نظول کرتا ہے تب پر ہوتا ہے کیونکہ اگر مخلوق سے ہم تشبیہ اللہ کو نہیں دیتے ہیں اللہ آش پر ہے اللہ نے اس کو دائمی طور پر ذکر کیا ہے رحمان اور آسمان دنیا پر نزول رات کے خاص وقت میں ذکر کیا گیا ہے تو اس کو بھی ہم مانتے اس کو بھی ہم مانتے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آج چھوڑ کے نبو اللہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے ریاضت سر اپنے بھی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اس کی کیبیت ہم نہیں جانتے کیسے اور اس وقت اللہ تعالیٰ آش پر مستوی اللہ ہمیشہ مستوی ہے اللہ تعالیٰ اش پر اولو اللہ تعالی کی صفت ذاتی اللہ ہمیشہ اولو والا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر مزو بھی کرتا ہے تو بلو کا جواب نہیں اس کے پاس نہیں یہ جواب تیرے پاس کیوں چھلان لگایا تو ایسے پانی میں جس میں تیر نہیں سکتا تو بچاؤ بچاؤ چلائے گا رات کے دو بجے موری صاحب کو فون کر رہا ہے اور وہ اٹھا نہیں رہے وقت میں ساتھ نہیں دیتے ہاں رات کے تین بجے ایسی جنگ میں جس کی تیاری نہیں ہے اور انفارم کر کے بھی نہیں گیا ہے یہ کم سے کم اپنا فون سائلنٹ پہ تو نہ رکھے ایسا ہوتا ہے تو بعض اوقات آدمی پھنس جاتا ہے اور لوگ اسے محبت نامہ لکھا لیتے ہیں لکھو میں آیا میں بحث کیا جواب نہیں دے سکا اور میں بہت معذرت خواہ ہوں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد اس مسئلے میں کبھی بات نہیں کروں گا سب لکھوا لیتے ڈنڈے کے ساتھ اور ہارنے والا آدمی ویسے بھی ہو جاتا ہے تو ہر بات مان لیتا ہے کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی پھر بدنام کرنے والے کیا کہتے ہیں اس کی کہیں گنتی بھی نہیں ہے کون سی سب میں پڑھتا ہے وہ بھی معلوم نہیں لیکن اہل حدیث کا ایک چیمپئن آیا تھا اللہ آیا تھا اس کو ہم نے ہرا دیا سارے کو بدنام کرتے ہیں کسی کو کون ہے پہچانتے بھی نہیں اس کو کس بھی. نے بھیجا اسا? اس کو وہ سب کو لے کے بدنام کرتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے ایسا جو کام آپ کا نہیں ہے مت کیجیے نہیں آدمی کا میں دین کے لیے کر رہا ہوں نہیں. اللہ کے بندے تیرا بیٹا اگر بیمار ہے ڈاکٹر صاحب نہیں ہے اور اس سے کوئی آدمی آ جائے اور کہے ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہے میں اس کا آپریشن کر دیتا ڈاکٹر صاحب کیسے میں مفت میں کرتا ہوں کرنے دے گا کیا کہے گا آپ ڈاکٹر نہیں ہو ڈاکٹر کیا کرتا ہے پیٹ پہ لتا ہے میو ہی دردی کو لائے گا چلے گا نہیں ڈاکٹر آنے دو ڈاکٹر کے پاس یہ میراج کریں گے. دنیا کے دین کے معاملے میں بے وقوف ثابت ہوتا ہے امام مالک رحمت اللہ برماتے ہیں اور امام مالک کہتے ہیں کہ تمہارا کیا کہنا ہے ذرا یہ تو بتاؤ اگر آج ایک آدمی جس سے تم بحث کر رہے ہو اس سے اور زبردست بحث کرنے والا آ جائے تم اس کی بات چھوڑ کے اس کی بات مانو گے کل کو اس سے زیادہ بحث کرنے والا آئے گا اس کی چھوڑ کے اس کی مانو گے کیا ہر دن نیا دین اپنا ہوگے بھئی ایک آدمی زیادہ رکھتا ہے بحث کر رہا ہے کسی سے بحث کرنے والا جیت گیا اس کی بات مان لیا کل کو کوئی دوسرا آ گیا وہ جیت گیا اس کی بات مانو یہی کرتا رہے ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ یار جیتنے والے کے تابے ہو جائے لیکن کم ان لوگوں کو مناظرہ بہت پسند ہوتا ہے محاورہ پسند نہیں ہوتا ہے کوئی عالم اگر ویڈیو بھی دیکھیے اگر اس کے سامنے دو لنک بھیج دیا آپ نے ایک پہ لکھے مناظرہ ایک پہ لکھے محاورہ پہلے کس کو کلک کرے گا چٹپٹا مناظرہ مزہ اس سے دو آدمی لڑ رہے تو آدمی گاڑی روک کے دیکھ کیا چل رہا ہے انسان کی فطرت میں کہ وہ ایسی چیزیں پسند کرتا ہے جس میں ٹکراؤ اور دیکھیں گے دونوں میں کون جیتتا ہے لیکن سیدھا سادہ دین اگر پیش کر رہا ہے چاہے کتنی دلیلوں کے ساتھ ہو وہ اس کو پسند نہیں آتا ہے. تو عجائبات ہمیشہ سے انسان کے نزدیک محبوب رہے ہیں تو ایمام مالک کہتے ہیں کہ تمہارا کیا کہنا اگر کوئی آدمی آ جائے جو زیادہ بہتر ڈیبیٹ کرنے والا ہو اپنا دین چھوڑ کے تم اس کی بات مانو گی تم ہار گئے دین نہیں ہارنا ایک کچا اچھا انسان ہے آپ کا بیٹا اور آپ ایک ہی دین پر ہیں کے بیٹے کے پاس ہے نہیں آپ کے پاس ہے آپ کا بیٹا کسی سے جا کے ہار گیا اس کا دین اپنا لیا آپ کیا گاؤ گے کہ جیت گیا میں اس کو. بیٹا تو مانو میں سمجھاتا اس کو. تو یہ نہیں کہ آدمی ہر جیتنے والے کے پیچھے ہو جائے ابو العرب بات کہتے ہیں ہکا ہو کی فروغ الن ہو طبا علا مالک ابن انس ابن فروخ نے امام مالک ابن انس کو خط لکھا کیا لکھا خط میں اندنا کسی ہماری علاقے میں بہت ساری بداتیں عام ہیں وہ ان کلا امن پھر رد علیہ میں نے بداتیوں کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے کچھ مواد جمع کیا ہے کچھ تعریف کیا ہوں. پکڑبا مالک امام مالک نے ان کو خط لکھا امن فروخ نے خط لکھا کہ میں نے کچھ ڈیٹا جمع کیا ہوں اہل بدا کے رد میں امام مالک نے جواب میں بھیجا اندار کا بھی نفسی کا خف تو ان تدیل پتہ اگر تم اپنے بارے میں اس بھرم میں ہو کہ تم ایسا کام کر کے گالی پہنچاؤ گے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا قدم پھسل نہ جائے اور تم ہلاک نہ ہو جاؤ تم سے کوئی لمزش ہو جائے ان کے رد میں اہل باطل کے اور تم ہلاک ہو جاؤ لا يرد عليهم الا من كان کا نہ بابطن آر ان پر رد کرنے کا آپ اسی کو ہے جو بابت ہو ان کو اس نے بب کیا ہو نسوس کو اس نے جمع کیا ہو پختگی کے ساتھ ان کو جمع کیا ہو اور جمع کیا ہو اور وہ خود سمجھتا ہو کہ ان سے کیا کہہ رہا ہے عارفا بما عقور رحم کہ اس کے پاس مواد بھی ہو اور اس کا گہرا فہم بھی ہو لا کبیرون یو آر علیہ اور ان کے پاس اتنی قدرت نہ ہو کہ اس پر چڑھائی کریں ویسا مضبوط ہو علم میں کہ اہل باقر اس پر چڑھائی نہ کر پائیں اتنا گہرا ہو پہ دلہا سبھی اگر ایسا ہے کوئی حرج نہیں ڈیبیٹ کرنے میں اگر ایسا آدمی ہے کہ دلال اس کے پاس پختہ ہے دلال کا فہم اس پر ہے اس کے پاس ہے اور اتنا لکی ہے اتنا انٹیلیجنٹ ہے بہت اوقات دری کی آدمی آتی اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ حاضر جواب ہے وہ کچھ بھی بولیں فٹ سے ان کا جواب دیتا ہے ایسا آدمی اگر ہے مواد ہے فہم ہے حاضر جواب ہے ایسا آدمی بحث کر سکتا ہے فہذا لبا سبی لبا سبی سبھی وہ اما غیر مدارک اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی ہے جوش والم حکیم اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اناق فروختی مجھے ڈر ہے کہ ایسا آدمی اگر اہل بدا سے بات کریں تو کہیں نہ کہیں خطا کر جائے ان سے بات کریں اور خطا کر جائے اویب فا مشی تو وہ بھی اس کی خطا پر قائم ہو جائے یا اویگ پا مشی اس کی خطا پکڑ کر غالب آ جائیں اور یا پو یو تماد نالا دال اور سرکشی میں آ جائیں اور اسی سرکشی میں اندھے پن میں چلتے رہیں یعنی اس کی غلطی پکڑ لیں اور اس پر غالب آ جائیں یہ مجھے ڈر ہے یا اس کی بات مان کر اس کی خطا پر وہ اچھا ایسی تعویل کر دے کسی آیت کی وہ کہیں کہ ہاں یہ ایسا مطلب تو ہم کو نہیں معلوم تھا صحیح آپ کی بات بالکل صحیح ہے اللہ کی صفات کے بارے میں ایسی بات بول دیں عقل کی بنیاد پر غلط بات اور وہ ہار جائے مان جائے تو یہ بھی غلط وہ بھی غلط اور اس کی گمراہی فرو آخر بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے منوانے کا اتنا حریص ہوتا ہے کہ بعض اوقات الٹا پلٹا کچھ بول بھی جواب بول دیتا ہے آپ کا کام منوانا نہیں آپ کا کام سمجھانا ہے فدکر انما بیو سعید آپ نصیحت کیجئے آپ نصیحت کرنے والے کو آپ لوگوں پر داروگا نہیں نہیں کہ زبردستی ان کو منواؤ منوانا آپ کا کام نہیں سمجھانا آپ کا کام ہے تو یہ بات امام الشاطبی نے الحتسام میں کہی ہے کہ ایک آدمی کم علمی کے ساتھ ان کے ساتھ بحث کرے یا تو ہار جائے گا یا تو غلط بات کر کے ان کو منوا گا دونوں بھی فساد اور دونوں بھی حلاقت ہیں. نمبر تیرہ محکم و معمول بہی کی بجائے ہر آیت کو حدیث سے محکم اور معمول بہی یعنی ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں اس کے بالمقابل کیا ہے متشاب محکم کے بالمقابل متشاب معمول بہی کے مقابل کیا ہے منسوخ اب آیات میں محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں اور احادیث میں ایسی حدیثیں بھی ہیں جو معمول بھی ہی ہیں جن پر بعد میں نبی صلی اللہ اور صحابہ عمل رہا اور بعض چیزیں منسوخ ہو گئی اب ایک آدمی احادیث کے ذخیرے میں تلاش کرے اور ان میں سے جو حدیث سامنے آ گئی اس کو لے لیا اور عمل شروع کر دیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ منسوخ ہے خاص ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور تفصیل بھی ہے اس کا کوئی اور طریقہ ہے جس میں مزید دائت قید آتی ہے نہیں جو بھی ابھی سامنے آ گئی عمل کر لیا اور اہم مزاج کا خاص طور سے, سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ محکم کو چھوڑ کے متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں آئی دیکھتے اس کی تفصیل کیا ہے شیخ باز حفیب اللہ کہتے ہیں لئی سم حجی سر الاستدلال بكل آیت او حدیث حتی تکون الآیت محکم والحدیث سنة متبع ہر آیت یا حدیث سے استدلال کرنا صلق کا منحج نہیں تا آنکہ آیت محکم ہو اور حدیث سنة متبع آیت محکم ہونا چاہیے اور یعنی اس کے معنی بلکل واضح ہونا چاہیے اور حدیث سنت ایسی حدیث ہو جس پر عمل کی بھی دلیل ملتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا ہو سلف نے اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں فرمایا <مُتشابحات> جس نے اے نبی آب پر کتاب نازل کی اس کتاب میں باغی آیتیں محکمات ہیں اور با... اور یہی ام کتاب ہے کتاب کی اصل ہے وہ اکر اور کچھ آیتیں دوسری ہیں جو متشا ہیں وہ ام اللہ اپنی خلوب <زَعِبُن> تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے حق سے انحراب ہے حق کے خلاف میلان ہے فیتو نا مات ابتغا الفطن تی و ابتغا تو یہ کیا کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ابتغا الفتنا غرض ان کی فتنہ ہوتی ہے شر فتنہ گمراہی و ابتغا اور غرض ان کی ہوتی ہے کہ اس کی تعویل کی جائے اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں اور اس کی واقعی تعویل واقعی اس کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور راس یقون پل علم یقول امنا بھی کلبینا جو علم گہرے ہیں ان کی زبانوں پر یہی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آمن بھی ہم اس بات پر ایمان لے آئے کل من گے ربنا بنا ہر بات ہمارے گھر کی طرف سے ہے قرآن کی کوئی سی بات ہو محکمات ہو متشابہات ہو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں متشابہات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کوما یدک روحیتا گول الباب اور نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں اس آیت میں بات بتائی گئی آج عمران کی ساتھ اس آیت میں بات بتائی گئی ہے کہ اہل باقل جن کے دلوں میں حق انحراف ہوتا ہے یہ محکم آیات کی بجائے کے بجائے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی تعویل کی چاہت ان کے دل میں ہوتی کہ کوئی سی تعویل کر لیں جو اس کی منمانی تعویل ہو جب اس کی حقیقی تعویل اللہ تعالی جانتا ہے تو گہرے والے کیا کرتے ہیں ایسی آیتیں جو ان کی سمجھ میں نہ بھی آئیں انکار نہیں کرتے بے جا تعوین نہیں کرتے اس پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کی تفصیل ہم کو معلوم نہیں یہ بات جو اللہ نے بیان کی ہے اس کے معنی معلوم ہے کیفیت معلوم نہیں اس کے معنی معلوم ہے کیفیت معلوم نہیں ہم معنی اور کیفیت دونوں پر ایمان لکھاتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کیفیت متعین نہیں کرتے اپنی طرف سے اس کے معنی کی تاویل نہیں کرتے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بلفی کوئی فیشا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں جیسا چاہتا ہے جن پہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے یا جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ خالا قطب ابلی سے کھا میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا میں نے آزم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا اب بعض لوگوں نے کیا کیا تقویل کی ہاتھ نہیں وہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا نے کہا اللہ نے دو ہاتھوں کا ذکر کیا ہے تو کیا اللہ تعالی کی دو قدرتیں ہیں اگر ہاتھ مراد قدرت ہے دو ہاتھ ہیں یاد رکھیں واحد اور جمع قدرت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے عربی زبان میں تتنی نہیں یاداب دونوں ہاتھ تو یہاں دو کا ذکر تعین کے ساتھ جب ہو رہا ہے اس کے معنی قدرت کے عربی زبان میں نہیں آتے ہیں. تو کہا کہ یہ اس کو قدرت ہے اور میں نے کہا نہیں ہاتھ کا مطلب ہاتھ کیسے ہاتھ ہم کو نہیں مار وما عالم تر یہ لبا وما عالم تعویر ہو یہ لبا اس کی تعویر اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا ہاں قرآن میں اللہ نے بتایا استفاع کے کی کیا مانا ہے اعلیٰ اور بعض نے استقرہ بھی کہا ہے ابن القیم نے استقرہ کا بلا ذکر کیا ہے لیکن عام طور سے جو علماء نے ذکر کیا کیا ہے علا و اونچا ہونا ارتفا بولو کیسے مستوی ہوا ہم کو نہیں معلوم کیفیت ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا <اللَّهُ> ایسی کئی باتیں تو قطعے محکمات سے مراد ناسک آئے تھے اور منسوخ ہو گئی آتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ منسوخ کی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ناسک کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے صدلال کرتے ہیں جو منسوخ ہو چکا ہے فرماتے محکمات سے براد ناسخ ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ آئے جن میں اللہ تعالی نے حلال کو حلال قرار دیا اور حرام کو حرام قرار دیا وہ امر متشا بحات فل منسوخ للیلا یو <وَيُؤْمًن> مربی وتشا کیا ہیں؟ وہ منسوخ احکام وہ احکام جو منسوخ ہو چکے ہیں جن پر عمل نہیں کیا جاتا ہے لیکن صرف ایمان لایا جاتا ہے ان پر ایمان لائیں گے لیکن عمل اس پر نہیں کیا جائے گا مثلاً پچھلا قبلہ ہے بیت المقدس کیا وہ قبلہ تھا ایمان لائیں گے لیکن کیا وہ جاقبل طلتی کن تی ہاں دیکھو وہ بھی قبلہ ہے اس پر بھی وہ بھی نبی کی سنت ایجاد کو نہیں کر رہا اس پہ اب ایک آدمی بے وقوف کیا کرے گا اس قبلے کی طرف نماز پڑھے وہ منسوخ ہے اس پر ایمان لائیں گے کہ وہ نبیوں کا قبلہ تھا اور سولہ مہینوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبلہ تھا بالکل سراح کے ساتھ کہا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف جائے اور سب سے کہا تم پول وجوہ کم شرا تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ نماز میں ہمیشہ قبلے کی طرف اسی سمت رکھو مسجد حرام تو پچھلا قبلہ اس کو ماننا ہے عمل نہیں کرنا ہے تو کہتے منسوخ متشابہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ خلط مدد کر دیتے ہیں اور منسوخ سے بھی سدلال کرتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے متا تھا لیکن کیا ہو گیا منسوخ ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کرنا یہ کچھ وقت کے لیے حلال تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا قیامت تک کے لیے حرام کر دیا اب لوگ کیا کر رہے ہیں شیعہ متا کر رہے ہیں یہ بھی تو دین ہے بلکہ یہی تو دین ہے متا کر رہے ہیں تو اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں منسوخ کے پیچھے جاتے ہیں اپنی اغراض کو پورا کرنے کے یہ آدمی کہے قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا تم سکا تھا نماز کے قریبی مت جاؤ تم جب تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تمہیں ہوش آ جائے احساس ہو کہ تم کیا کہہ رہے, رہے ہو یعنی اپنی باتیں تمہاری سمجھ میں آنے لگے اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے دیکھو بعض اس زمانے میں شراب پیتے تھے اس وقت میں انہیں نماز سے منع کیا گیا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑتا ہے رات کو آتا ہوں میں شراب پیتا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑتا اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے بھائی نشے میں نماز نہیں تو اب دلیل کسے لے رہا ہے ایک ایسی چیز سے دلیل لے رہا ہے جو کیا ہے منسوخ ہے اس میں شراب کی ممانعت کی بات اس آیت میں نہیں اس میں نماز کی کیمان اس میں کیا ہے شراب منائے شاید میں نہیں اس میں شراب پی ہوئی حالت کا اقترار ہے لیکن انکار کس پر ہے نماز سے انکار نماز کی اگر ان مت جانا پورا عمل کرتا ہوں اس شاید کے اوپر جب بھی میں نشے میں ہوتا ہوں نماز نہیں پڑھتا میں کبھی کیا کر رہا ہے ایک منصوبے پر عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فہر تم تح منع کر دیا ساتھ ہمیشہ ریج سم من کو کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراط کے ساتھ منع کر دیا لا خمر فإن شیطان باہر آ جاتا چا بھی آدمی جو عام حالات پلی کرتا اس کو کلا دے دیکھیں اس کے اندر کا جن باہر آ جاتا تو حرام کر دیا سراد کے ساتھ منع کر دیا لیکن آدمی کیا کرے اس میں سے نکالے اپنے لیے اپنے اغراض نکالتا ہے آدمی ساری چیزیں خرافات ہیں تو باسل اپنے قتادہ کا ایک قول ذکر کیا ایک قول یہ بھی ہے, محکم سے ہے کہ محکم سمرات ناسخ ہے اور جان لیں تاکہ کو معلوم رہے کہ محکم سمرات کیا ہے ناسخ سکھ اور سمرات منسوخ ہے شیخ محمد دوسرا قول شیخ محمد بن سال ابن کہتے ہیں اخبار صرف کے ذکر کریں بہت وقت ہو جائے گا اور ذکر کیا ہے نے اس طرح سے بھی جوڑا ہے کہ اس کی تعویل اللہ اور علم راس جانتے ہیں دونوں صحیح ہیں دونوں صحیح ہیں وقف کریں تو بھی صحیح وقف نہ کریں تو بھی صحیح اگر وقف کرتے ہیں تو مراد ہے کہ اس کی حقیقت صرف لا جانتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اس کی وا اس کے معنی معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم تو وہ کوئی نہیں جانتا اس, کی, اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا ہے. واقعی اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے. ہاں اس کے معنی ہم جانتے ہیں. تو یہ اللہ کے خاص ہے لیکن دوسرا تقوی اللہ ابن عباس کے میں, میں ہوں جو جس کا اس کے رائے شاید میں کیا گیا ہے میں جانتا ہوں تقویر وہاں سے وہ رات کیا ہے جو آگے ہم دیکھیں شیخ محمد ابن صالح ابن کہتے ہیں مانا <خفیحًا> یہ جو جو کہا گیا ہے اس سے مراد تشابہ کیا ہے کہتے مراد یہ ہے کہ آیت کے مانا مشتبہ ظاہر او کتابی اور اصول کہ پڑھنے والا یا آیت کا سننے والا اس, اس سے ایسے معنی اس کے ذہن میں آئے اس کو وہم ہو جائے ایسا معنی اس کے ذہن میں آئے جو اللہ اس کی کتاب اور اس کے رسول کی شان کے خلاف آیت اس نے پڑھی لیکن اس سے ایسی بات اس کے ذہن میں آ رہی ہے جو اللہ کے اس کے رسول کے اور اس کی کتاب کی شان کے خلاف ایسا جو معنی ہے یہ جو, جو ہے یہ غلط ہے صحیح نہیں ہے تو کہا وہ یف ابو من العالم راس و بل خلاف عالم لیکن عالم جو علم راس ہو گہرے علم والا ہو پختہ ہو اس کے دوسرے معنی اس کے ذہن میں آئے تو کہتے ہیں ایسی آیات متشابہات ہیں جن میں معنی الگ الگ بھی ذہن میں آ سکتے ہو ایک میں اللہ کی شان میں گزتاخی ہو تو کم علمی کے ساتھ اگر وہ معنی آدمی لے لے تو آدمی گبراہ ہو جائے لیکن عالم اس سے وہ معنی لے جو باقی اللہ کی شان کے مطابق ہے تو ایسی آیتیں کیا ہیں ہیں تفسیر صورت الفاتحہ البقرا میں یہ شیخ حسین کی بات منہور ہے متشابات کے بارے میں ابن خیم الحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہتے ہیں کہ متشابحات جو ہے یہ نسبی معنی ہے مطلق نہیں ہے کیا کہتے ہیں دیکھیے ہم ان کے قول کو پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد بات. بات کو تفصیل اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں فل متشا متشابہات کے بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں کہ کل بالکل کہتے ہیں کہ ایک تو یہ معنی ہے کہ یہ جو آیات ہیں اس کے معنی سبھی لوگوں پر مشتبہ ہے ایک تفصیل یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے سارے کے سارے اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے یعنی اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے ہیں سب کے لیے متشابے وہ صالح وہ صحیح اور دوسرے معنی یہ ہے جو صحیح معنی ہے ان تشاب امر نسبی یہ جو تشاب ہے یہ جو مشتبہ مانا یا مشتبہ معاملہ اس کا ہے یہ اشتبا نسبی ہے یعنی الٹیمیٹ نہیں سمجھتا ہے یا نہیں کچھ کو نہیں سمجھتا ہے کہتے ہیں فقط یشا بہ ان دا ہالا یا تشا بہ بہت ممکن ہے کہ ایک کے لیے وہ آیت متشابہ ہو اور دوسرے کے لیے متشاب ہاتھ میں سے نہ ہو ایک کی سمجھ میں بات آئے اور ایک کی سمجھ میں نہ آئے ولاکن تم آیا محکمات لا تشابہ فی على احد لیکن پھر دوسری آیتے ہیں جو محکمات ہیں کسی کے لیے بھی ان کے معنی متشابہ نہیں ہوتے قل هو اللہ احد کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا ہے کہ نزدیک تو اسلام ہی ہے، مانا ہے. کسی عام انسان کو بھی بتائیں سمجھ میں آتا ہے اللہ احد سم آیا اذا عرف معناها، سارت غیر دیکھو یہ جو متشابع, متشابع آیات ہے یہ وقتی طور پر متشاب ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ساروں کے لیے نہیں اگر اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو متشابے نہیں رہتے اگر اس کے صحیح معنی سمجھ میں آ جائیں تو آیات متشاب ہاتھ نہیں رہتی ہیں وہ وقتی طور پر متشاب ہات میں سے بل القول كله محکم اس لیے کہ حقیقی طور پر اللہ کا کلام پورا کا پورا محکم ہے لیکن بعض آیات ایسی ہیں جو بعض لوگوں کے لیے بشابہت ہوتی ہیں پورا قرآن محکم ہے کیوں کہتے ہیں قال اللہ نے خود کہا ہے کتاب آیات ہو تم سلط کتاب قرآن جس کی آیات محکم ہے ان کو محکم کیا گیا ہے تو مکرت پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے تو کہا کہ قرآن کی تمام آیات محکم ہے لیکن کچھ آیات کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی ہیں تو وہ اس کے لیے متشابہ ہے سب کے لیے نہیں اسی سے ابن عباس کے قول کی بھی مزید تائید ہوتی ہے وہ میں ہوں جن کو معلوم ہے کی تحویل کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ آدھا قل ہی صلی اللہ علیہ الحلال اوبین ذلك امور مشتبہات کہتے ہیں یہ اسی طرح جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح حرام واضح اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں پھر وہی آیا متشابہات پھر وہاں یہ آیا کہ مشتبہات لا هنہ من الناس لوگوں میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ان کو نہیں جانتے ہیں یہ نہیں کہا کہ سب کے سب نہیں جانتے ہیں تو یہ جو مشتبہات ہیں یہ سب کے لیے مشتبہ نہیں ہیں بہت سے لوگوں کے لیے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے مشتبہات ہاتھ اسے نہیں ہیں وہ مانا جانتے ہیں اس کو صحیح طور پر جانتے ہیں یہ جو مشکوک چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے ایک چیز کھل کے حلال ہے،, سواب ہے پانی پینا کیا ہے نہیں اس میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ پانی حلال ہے کہ حرام کوئی بولتا ہے سب جان کے پانی حلال ہے اسی طرح سے چوری شراب کے حرام کے حالات آرام ہے ان کے بیچ میں کچھ چیزیں آتی ہیں کیا ملتا ہے ابھی مجھ کو کلیئرلی معلوم ہے اس بارے میں کوئی دلی میرے سامنے نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے سامنے نہ ہو لیکن کسی عالم کے سامنے کوئی ایسی دلیل ہو جس سے مانتا ہو کہ یا تو یہ حلال یا تو حرام ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے مشتبہ ہے لیکن بہت سے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہے اس کا حکم واضح ہے یا تو وہ حلال یا تو حرام ہے تو وہ وقتی طور پر مشتبہ ہے علم آ جانے کے بعد اس شبہ ختم ہو جاتا ہے یہ بھی ایک معنی اور مانے اس کے ذکر کیا اور شہرت رحم اللہ نے یہی بات کہی یہ زیادہ صحیح بات ہے اور ابن انہیں تعینت اللہ امتل، علیہ فرماتے ہیں یہ تشاب نسبی ہیں، یہ نسبی ہے تو یہ فتح میں مجموع فتح میں جن تیرہ سفا نمبر 143 144 تیرالیس ایک سو موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یعنی اہل وداعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صاف دلیلوں کی بجائے مشتبہ یا متشاب دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں واضح دلیل کو چھوڑ دیں گے ایسی آیات اور احادیث کو دلیل بنائیں گے جن کے معنی واضح نہ ہو اور مزید تصیل اور توغیر کے محتاج ہو آئیے اس کی مثالیں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا رأيتم يتبعون ما تشابع منه سم اللہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو متشابہات کے پیچھے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں ایسی دلیلوں کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہیں مزید تو محتاج ہیں تو یہی وہ لوگ جن, جن, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پھول انہی لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے ایسے لوگوں سے دور بچ کے رہو امام الباری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے متشابہات کے بارے میں کیا کرنا ہے دو کام کرنا ہے جب تک کہ سمجھ میں نہیں آیا ان پر ایمان لانا دو ان کے سمجھنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا جب تک سمجھ میں نہ آئے کیا کریں میں سمجھ میں نہیں آ رہا انکار کروں نہیں ایمان لے آئے اور ان کے سمجھنے کے لئے کسی طرح پر جو کرو اہل علم کے طرح مال ہوا اب دیشری جو بات ہم نے سنی ہے اس کی مزید اور قائد ہوتی اس. آئیے دیکھیں کیا بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القرآن لم ينزل لطبره بعده ببع قرآن اس لئے ناظر نہیں ہوا ہے کہ تم قرآن کے ایک حصے کو دوسرے سے ٹکراؤ ایک دوسرے کو دوسرے سے لڑا کے تم دونوں کو رد کر دو اس لیے قرآن نہیں نازل ہوا ہے کہ قرآن کی ایک بات کی تردید دوسری سے کرو قرآن میلہ نہیں آتا ہے لیکن یہاں اس, اس سے اس کو رد کرو اس لیے نہیں آیا قرآن کہ ایک بات سے دوسری بات کو رد کیا جائے اولا کن یوسف بہ لیکن قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے نہ صرف قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے بلکہ قرآن کی ایک بات قرآن میں ہی کہیں اور پہ بات ہے اس کی خلاف نہیں ہوتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے پما اور تو جو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرو پما کشاب منو بھی جو چیز تمہارے لیے اس میں سے کنفیوژن تم کو ہو جائے سمجھ میں نہ آئے متشاب مارونی ہو جائے تو تم کیا کروابلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی متشابہات کے بارے میں کیا کہا ایمان لیا یہ پہلا حکم ہے اس روایت کو ابن صاد نے اتبکات القمرہ میں روایت کیا ہے اور میں شیخ بانی نے حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بائیس کے ساتھ اس کو ہزن کہا ہے مستط احمد کی رواج میں تھوڑی اور زیادتی ہے جو دوسرا مانا جو میں نے بتایا ہے اس کو ظاہر کرتی ہے مستد احمد کی یہی رواج ہے الفاظ زیادہ ہے کیا ہے آپ نے اس میں سے کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس کو جانکار کی طرف لوٹاؤں بھائی قرآن کی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے کیا کرو خود سے ہی توسیع کھڑو نہیں انکار کرو نہیں اس کو جانکار کی طرف لوٹاؤ تو دو باتیں معلومی جب تک سمجھ میں نہ آئے کیا کریں ایمان مان لیا اور سمجھنے کے لیے کیا کریں ایل ایل طرف رجوع کریں کیونکہ ان کے پاس وہ معنی ہوں گے تمہارے لیے متشابہ ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ محکم ہو کہ انہوں نے اس کے معنی سمجھ لیے ہو ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو جس سے اس کے معنی ان کی سمجھ میں آ گئے ہوں تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تشاغ ہے یہ نسبی ہوتا ہے سب, کے سب نہ سمجھے, سب نہیں ہوتا ہے کچھ سمجھتے کچھ نہیں سمجھتے چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو چاہے حلال و حرام کا معاملہ ہو امام بحبت نے اس کو رواج کیا ہے اور شیخ شیخبا نے اس کو ذکر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے گمراہ لوگ متشابہات سے استدلال کرتے ہیں اور من مانے عقائد اور احکام ثابت کرتے ہیں عیسائیوں کی مثال لیجئے بہت سارے عیسائیوں نے کیا کیا استدلال کیا کس سے قرآن سے کس چیز پر عیسار سلام اللہ ہے اللہ کا حصہ ہے دلیل قرآن کریم کی آیت ان نبل مسیح سب نمر رسول اللہ وہ کلیمہ تو اللہ الا مریم عروح امن ہے مسیح تو بس عیسائی مریم اللہ کے رسول ہیں مسیح ہیں اور وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاع کیا اور روح امن ہوں اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے اب انہوں نے دیکھو اس میں مسیح تو ہم بھی مانتے تم بھی مانتے رسول ہم بھی مانتے تم بھی مانتے دو بات ایسی ہے جو تمہاری کتاب میں ہم مانتے, مانتے تم نہیں مانتے, مانتے کیا ہے دیکھو اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلمہ وہ روح من من یہاں پر تبئی کے طور پر لیا ہے اللہ کی روح میں سے کچھ روح ہے اور دوسرے کلیما تو وہ <بول قاعدل> مریم اللہ کا کلام ہے جو مریم کی طرف القاع کیا ہے تم ہی تو کہتے ہو نا کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام کیا ہے اللہ کی صفت ہے تو مسیح کو اللہ نے کلمہ کہا ہے اب بعد لوگوں کا بھی بالکل ہاں رہا دماغ کیا چل رہا اللہ کا کلمہ تو اللہ کا کلام مخلوق ہے کیا نہیں؟, نہیں اللہ کا کلام اللہ کی سفت ہے تو ایسار سلام مخلوق نہیں ہوئے پھر وہ اللہ کی صفت ہوئے اور اللہ کا بیٹا رو رہا اس کو ایسار سلام پھر روح امن اللہ کی روح میں سے روح تو اللہ کی روح تو مخلوق نہیں ہوگی وہ اللہ کی روح ہے کہ نہیں یہ پہلے دیکھنا چاہیے کوئی دلی اس کی نہیں آئی تو اب اس طرح سے استعلال کیا کہ یہ کیا ہے اللہ کا جز ہے کس سے بات ہماری دلیل تمہاری دعوی عیسائیوں کا اور دلیل قرآن کی تو اہل باقی کیا کرتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے کلیئر نہیں ہے روح میں امین گمے امین کے لیے ہے کس چیز کے لیے اور تبعیض بھی کس اعتبار سے ہے اللہ کی روحوں میں سے ایک روح ہے اللہ کی روح میں سے کچھ روح ہے کیا مانا اس کے دو اللہ کا کلمہ ہے کس اعتبار سے اللہ کا کلام ہے کلمہ ہے کلمہ کا نتیجہ ہے کیا ہے واضح نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا دوسری آیتیں سب چھوڑ دی جو اشارے السلام کے بارے میں اس کو پکڑ لیا اس سے دلیل ہم پکڑتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دوسری آیت آیتیں کیا ہے اب جو لوگ اللہ کا کلام اللہ کی روح کی دلیل بنا کر عیسی علیہ السلام کو مخلوق کے بجائے خالق کا جز قرار دیتے ہیں قرآن عیسا علیہ السلام کو مخلوق قرار دیتا ہے اللہ کی زبت اللہ کا بیٹا یا اللہ کا حصہ کیا قرار دیتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّ اللَّهِ عیسی کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے عیسیٰ کا معاملہ اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے من ثم قال کون کن گول اللہ تعالی نے ان کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا ہو جا تو ہو گئے تو آدم علیہ السلام کن تھے یا کنکھ نتیجہ تھے تو آدم علیہ السلام کی مثال کس سے بھی اللہ نے تو ان کا معاملہ بھی وہ بھی کن تھے کیا کن کا نتیجہ تھا اللہ نے کہا آدم کی مثال یہ عیسا کی مثال آدم کی طرح ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کن کہا پیدا ہو گئے تو آدم علیہ السلام کے لیے کلیم کن سے وہ پیدا ہو گئے کلیم کن سے پیدا ہو تو کن کہا تو پیدا ہو گئے اللہ نے کیا فرمایا خل اتوا تکلیف مٹی سے ہوئی اس کے بعد فم نقال پھر اللہ نے کن کا تو آگے کیا ہے ف یا کن فا جو ہے تاقیب کے لیے اللہ نے کن کا وہی کن آدم علیہ السلام سے کیسا ہے کن کا تو وہ وجود میں آئے تو کن کے بعد ان کا وجود ہے تو وہ کن نہیں ان کا وجود کب ہے حیات تم میں آئی ن کے بعد آئی تو کن کیسے ہو سکتے ہیں بعد میں آنے والا وہ کیسا ہو سکتا ہے اور ان کی مثال کس کے ساتھ جوڑی اللہ نے تو وہ بھی کن نہیں ہے کن سے کیا ہوئے وہ پیدا ہوئے تو اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوئے اس لیے ان کو کیا کہا گیا کلیمت ہو اللہ کا کلمہ کیوں اس لیے کہ مرد اور عورت کے نیلاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے عیسا علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہوا نہیں وہ جو بچہ پیدا ہوا وہ براہ راست اللہ کے کن کرلیمے سے پیدا ہوا لہذا اس کو کیا کہا گیا اللہ کا کلمہ وہ خود اللہ کا کلام نہیں ہے لیکن ان کو اللہ رب العالمین نے کلمہ قرار دیا لقب دیا لیکن ان کی حقیقت وجود کے اعتبار سے کیا ہے وجود آپ دیکھیں خالد ابن ولید سعی من سی اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کون خالدن ولید تو کیا ان کا بدن لوہے کا تھا سوچئے کسی کو تلوار اگر کھا جائے کیونکہ ان کی تلوار جو ہے اس سے پتہ ہوتی تھی اللہ کی نصرت کی ہوتی تھی تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا گئی اب آدمی اس کو یہ لکھو ان کو لقب دیا گیا دی. ایسی کئی مثالیں آپ کو ہر زبان میں ملیں گی تو اللہ رب العالمین نے اس بنیاد پر ان کو کلمہ کہا وہ کلام نہیں اگر کلام ہوتے تو یہ بات نہیں اچھا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ کی مثل کچھ نہیں تو اگر علیہ السلام نوز اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا عصہ ہیں تو عیسا علیہ السلام کی مثال انسان سے کیوں دیں گی ان کی مثال اللہ سے ہوگی کیونکہ اللہ کی مثل لیکن عیسی علیہ السلام کی مثال کون ہے عیسی علیہ السلام تو عیسی علیہ السلام کے لیے تمسیل میں مخلوق کو پیش کیا جا رہا ہے خالق کو نہیں تو مخلوق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے خلقہ قلق رات ان کو مٹی سے پیدا کیا تو مخلوق کا معاملہ بیان کیا جا رہا پھر عیسی علیہ السلام کو تشویش دی جا رہی ہے تو آدم علیہ السلام مخلوق عیسار السلامی مخلوق آدم السلام کن سے پیدا ہوئے السلام کتنے سے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام خالق نہیں ہے وہ رب نہیں ہے وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے صوفیوں میں عبید آیا وہ نبخت تو فی روحی اب یہ روحی میری روح اس کی وہ کہتے ہیں اللہ کی روح بندے میں روحی تملیغ کے لیے ہے تبعیض کے لیے نہیں اللہ کی ابلا لیا اور بہت سارے سرب نے کہا اللہ کی روحوں میں سے ایک روح روح روحمین جو ہے اللہ اس کی طرف سے ایک روح ہے وہ روح کون سی جس کو اللہ نے پیدا بھائی جسم پیدا کرنے سے کس کو پیدا کیا روحوں کو پیدا کیا گیا ہے فریشہ آ کے روح رحم میں عورت کے پیٹ میں اس کے رحم میں پونکتا ہے وہ روح مخلوق ہوتی وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے یا اب ٹھیک ہے آگے پڑھیے قرآن اللہ نے مزید دری لیجیے اور زیادہ اس میں دباس ہے تو نفسم ارجا ربھی ربیتم ود حلی تھی عبادی ود ہولی جن دو بات دو نفس اس اے پاک روح نفس روح دونوں کے لیے آتا ہے اور نفس کے کئی اور معنی بھی ہوتے ہیں کلو نفس, روح نفس روح ہے نفس کلو نفس الموت جاندار ہوا شخص کو نفس شخص کے لیے بھی آتا ہے اور روح کے لیے بھی آتا ہے تو روح یا والی روح لوٹ آدر کدار تیرے رب کی طرف اور روح کا رب اللہ ہے تو روح مخلوق ہے اللہ سمجھ میں آ جا روح کیا ہے روح رب ہے تو روح مخلوق ہے اللہ کی محبوب ہے وہ پھر آگے کیا کہا پھر نے دیا تم دیا راضی حال میں اور ایسے حال میں کس کا رب بھی اس سے راضی فد کو عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جائے تو عباد وہ بندہ ہے وہ روح کیا ہے اللہ کی وہ اللہ بندہ ہے جو انسان جا رہا ہے جس کی روح ابس کی جاری وہ بندہ ہے اللہ کا وہ اللہ اگر وہ روح اللہ کا حصہ ہوتی تو اللہ اس کا رب کیسے وہ اللہ کی بندہ کیسے یہاں پر معلوم ہوا کہ وہ معنی نہیں ہے روحی سے مراد اللہ کی بنائی ہوئی روح جیسے بیت اللہ کا مطلب وہ نہیں جس میں اللہ رہتا ہے اس کی نسبت اللہ سے نا اللہ اللہ کی مجھنی اللہ کا گھر اس کی نسبت اللہ سے ہے. وہ اللہ کا حصہ نہیں ہے تو روح کی نسبت اللہ سے ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یہ نہیں کہ اللہ کی روح تو یہ جو ہے جہالت کی وجہ سے صوفیہ میں عقیدہ ہے ہمارے اندر اللہ کا حصہ ہے تو ہم لوگ کیا ہیں قطرہ ہے وہ سمندر ہے سب قطرے کا اس کا کامیابی اس کی کیا ہے سمندر میں زنگ ہو جا اور سمندر بن جائے وحدت الوجود اور اللہ کا پانی بلّہ باقی بللہ باللہ او باللہ تو سوفیوں میں پکیل آیا کہ ہمارے اندر اللہ کا حصہ ہے نوزب اللہ روح اللہ کی ہمارے اندر نوزب اللہ اس سے خوراکات ہیں روحوں پر اللہ نے پیدا کیا ہے روحیں اللہ رب اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے تو یہاں کیا کہا من اکمن خرا فن اللہ اب دیکھیے آئے واضح ہے مٹی سے پیدا کیا کن کہا تو ہو گئے انہیں پہلے نہیں تھے پہلے تھے نہیں تھے لیکن اللہ کے کن کہنے کے بعد وہ پیدا ہوئے آدم علیہ السلام بھی اور عیسی علیہ السلام بھی تو کن کے بعد اس کا وجود ہے اللہ کا معاملہ ہے اللہ ہمیں هو والآخر وہ پہلا ہے آخری ہے تو یہ قرآن اور سن کا صحیح ہے مگر انسان کے پاس نہ ہو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے جیسے نظارہ گمراہ سوفیاتی اس معاملے میں گمراہ ہو گئے اور اس سے زیادہ واضح آئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر انسٹھ کہا اِن <تصفيق> ہوا الا عبد ان عمنا <علیه> علیہ علیہ عیسیٰ السلام کیا ہیں ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا تھا انفروڈکٹری اسپیچ مریم کی گود میں اسی سے سنو جو بھی سننا ہے اللہ نے بتا دی چپ تم مت بولنا کچھ انی فلن اليوم کہ دینا اگر, تم سے اگر پوچھے تم سے جواب رکھ دینا کیا کہنا نظر تو لے رحمان میں نے میں رحمان کے نام کی نظر کی ہے روزے کی فرق مکلیہ مریو مہن سیا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتے تو اب فاشار کلئی لوگوں نے پوچھا مریم کیا فاشار تلئی پہلا جملہ کیا تھا میں اللہ کا بندہ یہ آج قرآن کی نہیں ملی سائیو کو اس کو دلی کیوں نہیں بنا رہے یہ ان کا اپنا پرسنل سٹیٹمنٹ ہے آفیشیل علیہ السلام کی اپنی بات ہے میں اللہ کا بندہ ہوں وجعلنی اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے اپنا نبی بنا و اینما مبارکن کنت اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے کہیں بھی رہوں مبارک مبارک کی تفصیل میں سرب کا قول ہے معائن اسی لیے بعض اوقات انسان کو کنفیوژن ہوتا ہے شیخ محمد نے ابو نے کہا تجھ کو اللہ مبارک بنائے تو جہاں کہیں ہو مبارک آدمی کیسے ہو سکتا ہے کہ مبارک جہاں کہیں ہو وہ مبارک ہو اس کی تفصیل میں سلق کا کیا کہنا ہے تو لوگوں کے معلم معلوم الخیر ہو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے وہ اوسٰ سالات جب تک میں زندہ رہوں اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جب تک میں زندہ رہوں, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے مجھے وصیت کی اللہ نے نماز ادا کرنے کی اور لگا دینے کی یہ ساری بندگی ہے عیسائی کو یہ نہیں ملا اور کتنے سارے آتے جس میں وَلَا ساری آیتیں چھوڑا جو محکمہ بالکل کلیئر ہیں تو یہ ساری چیزیں چھوڑ کے کیا کیا اس طرح کی آیتوں کو انہوں نے دری بنایا یہ مثال ہے جو تفصیل سے میں نے سمجھا یہ مثال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بداد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واضح محکم کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہیں غیر واضح کے پیچھے دوڑتے ہیں کیوں وہاں ان کو اپنے رنگ بھرنے کا موقع ملتا ہے اپنے معنی شامل کرنے کا موقع ملتا ہے اس کی اور مثال ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا اور رباط حرام کر دیا تجارت میں خرید و فروخت کو اور اس کے منافع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے اب عالل اطلاق سود کو اللہ نے حرام کیا ہے لیکن بعض لوگوں نے کیا کہا نہیں ملٹیپل انٹرسٹ حرام ہے سمپل انٹرسٹ حلال ہے انٹرسٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ ایک سمپل انٹرسٹ ہے پیسہ سود پیسہ سود بھی سود یہ جو اس طرح سے کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے دلیل قرآن میں کیا ہے یا کئی گناہ کر کے سود مت کھاؤ دیکھو کئی گناہ کہا ایک گناہ نہیں اب آپ ہے تو انہوں نے اس سے دلیل دی اب میں خود ایک ہوں میں سے کہا تھا قرآن سلّہ نے کہا ہے تو اب یہ آئے چھوڑ دی اس کو نہیں ہے اصل سود حرام ہے اور اس زمانے میں سود کی یہ بھی قسم تھی اس کو بھی حرام کیا سود کیا ہے حرام ہے اور سود کی تمام قسمیں حرام ہیں تو سود کی اس قسم کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمپل انٹرسٹ حرام نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ایک جگہ نے اطلاع سود کو حرام کیا ہے حدیسوں میں اس کی تفصیل مزید موجود ہے کہ سود کی ساری قسمیں سود کی جتنی بھی قسمیں جتنے سود ہیں سارے میرے قدموں تلے جو بھی قسمیں تھی سود کی کی ہر قسم جو ہے سب سود کی ساری قسمیں میں معاف کرتا ہوں ہمارے خاندان کا سود عباس مترک کا سود میں معاف کر دیتا ہوں تو سارے سود ختم یہ لکھا کہ اس میں سے سمپل انٹرسٹ ہم کو لانا لیکن کمپاؤنڈ لانا یا بلیکس نہیں تھا اس طرح سے تو اس طرح سے لوگ جو ہیں گمراہ لوگ اس طرح سے مانا پکڑتے ہیں نمبر چودہ مسئلہ نمبر چودہ مفصل و مبین کی بجائے مجمن دلائل سے استدل ایسی دلیل جو مفصل ہو ایک جگہ مختصر بات آئی ہے دوسری جگہ تفصیلی بات آئی تو اس اجمال کو لے لینا اس ابہام کو لے لینا اور تفصیل کو چھوڑ دینا اور اسی مجمل سے اپنے من مانا معنی اس میں داخل کر کے اس سے صدال کرنا یہ اہل بادل کا اہل بداد کا طریقہ ہے اور یہ سلف کا منہج نہیں ہے یہ سلب کا منہج نہیں ہے شہباز رشق غبلہ کہتے ہیں لئی سم حج الکلام بل مجملات وہ ترک بیان مجمل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا اور تفصیل و بیان کو نظر انداز کر دینا سر کا منہج نہیں اب مجمل اور مفصل کیا ہم تھوڑا دیکھیں گے اس کو مجمل اور مبین کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے شیخ محمد نثال کہتے ہیں اس کو سمجھاتے ہوئے مجمل اور مبہم اور مفصل اور مبین کیا ہے کہتے ہیں المجمل لغت المبہم مجمل لغت میں مبہم کو کہتے ہیں جس کی تفصیل بیان نہ کی گئی واصطلاحاً ما يتوقف فهم المراد و على یا اختلاح میں مجمل اس بات کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہو جس کی تفصیل جاننے کے لیے وہ مبنی ہو کسی اور دلیل پر جب تک وہ دلیل نہیں دیکھیں گے سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں مجمل تعین ہی اوبیا نصفت ہی او, او مقداری ہی تین چیزیں مجمل وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کے لیے وہی کافی نہیں وہی آیت وہی حدیث کافی نہیں بلکہ اس کی تفصیل سمجھنے کے لیے کسی اور آئے حدیث سے ضرورت کسی اس کے تعلق سے اس کی صفت کے تعلق سے یا اس کی مقدار کے لیے یا اس کی تعیین کے لیے تین چیزیں ہیں تعیین صفت مقدار ومثال ما جو الى غیره فی بیان ہی قوله تعالی واقعی سلام جب تک کہ مجمل کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو جس میں صفت بیان کی گئی ہو تب تک کہ اتنا ہی کافی نہیں جیسے قرآن میں کیا فرمایا اللہ دینا یقین یہ مجمل ہے اس کے لیے بیان اور تفصیل کی ضرورت ہے مثلا اللہ دینا یقین سلاد اب یہ گیا گوگل پہ دیکھا السلام معنی کیا ہے دعا یقیمون سیدھا کرنا اقابنا قائم کرنا دعا قائم کرنا دعا کی مجلس قائم کرے اور حدیث یہی بولتے ہیں خالی دعا ہے وہ نماز نہیں ہے نماز نہیں پڑھتے وہ ان میں بھی رنگ برنگے ہیں پرندے جیسے رنگ برنگے ہوتے ان میں بھی الگ الگ ہیں کچھ کیا کہتے ہیں نماز نہیں دعا ہے بس سلاد کے معنی کیا ہے دعا تو دعا کا غلط ہے خلط پانچوں نماز کا کچھ بھی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دو اب کی نماز ہے وہ دو اب کی نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سارے لوگ جیسے پڑھتے آئے ہیں چپ چھپ ایسی پڑھتے رہو جو مسلمانوں کا رواج رہا ہے اس کے پابند رہو جس پہ رسول نے قائم رکھا سب کو تو اس طرح سے الگ الگ مانا ہے واقعی معنی اقامت صلاح کی کیا ہے اس کے لیے ہم کو کیا دیکھنا پڑے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل آپ کا عمل کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کما فی القرآن کما اس نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو آپ نے نماز کی صفت اس پر عمل کر کے بتایا دکھایا جسم میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو تو اقامت کے کے لیے اس کی تفصیل کے لیے رسول کی نماز دیکھنا ضروری ہے جماعت کے طور پر بھی اور انفرادی بھی ہے چاہے وہ قیام اللیل ہو تھا ہو یا وہ پانچوں کی نمازیں ہوں فراغ ہو یا نوافل ہوں جنازے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو سفر میں ہو یا حبر میں ہو اس کی تفسیر جاننے کے لیے دوسری دلیل کی ضرورت ہے ورنہ صرف یقین و نسلہ و عقیم و پڑھ لیا کیسے قائم کرے نماز نہیں معلوم پڑتا کیا پڑھے کس سے شروع کرے کس سے ختم کرے پہلے کیا کرے پھر کیا کرے نہیں معلوم پڑے گا عقیم الصلاح نماز قائم کو چلو عمل کریں گے امی اور دلیل کی ضرورت ہے تو ایسی دلیل جو ہے جس میں اصل حکم ہوتا ہے لیکن اس کی تفصیلات نہیں ہوتی ہے تبعیل اس میں نہیں ہوتی ہے وہ مجمل ہے صفت کے اعتبار سے عقیم الصلاح کیا ہے اللہ صفت کے اعتبار سے بالکل ہے نمبر دو کہتے ہیں وہ فَإنَّ اقام سلا مجھول تحتاج الا بیان اسی اس کی اقام سلاد اس کیجاحت کی وضاحت کی اور بیان کیجلا فی بیان فإن مقدار ہی اور تاربات و اینا مقدار زکات واجبہ مجھول یحتاج الا بیان کہتے ہیں دوسری مثال مقدار کے لیے ضرورت ہے کسی اور دلیل کی جب تک کہ وہ دلیل نہ ملے مقدار نہیں جان سکتے مثلا اللہ نے کہا کہ وقوعات الکات دو جیسے قرآن اللہ نے کہا وہ مار زکنا ہوں گے یا زکوات کے جو بھی احکام آئے ہیں واقعی زکاتی زکات ادا کرو اب زکوۃ ادا کرو کس میں سے وبین مار رکھنا ہوگی جس جو تم, تم, کو, تم کو ہم نے بطور رزق عطا کیا ہے روزانہ ایشا کی نماز کے بعد ادا کرے ادا کرے زکات کب ادا کرے کتنی ادا کرے کس کو ادا کرے کب ادا کرے کیسے ادا کرے کتنا ادا کرے کس کو ادا کرے تفصیل ہے اس میں نہیں اپنی زکات بھی بچوں کو بانٹے کس کو دے نہیں بالو کس میں سے دے ہر کھانے میں سے پلیٹ میں سے زکات دے نکال کی جیب میں تنخواہ ہر مہینے کے تنخواہ میں سے دے کہ نہیں دے کچھ تفسیر اس کی نہیں کون دے کس کو دے کب دے کتنا دے کس میں سے دے کچھ بھی اس میں نہیں ہے لیکن خالی کیا ہے آت الز دو تو یہ مجمل ہے اپنی مقدار کے سلسلے میں اپنے اوقات کے سلسلے میں اس کے مقلف افراد کے سلسلے میں اس کے یعنی جو جن کو دی جائے حقدار افراد کے سلسلے میں اس کے اوقات کے سلسلے میں کئی وضاحت اس کی یہاں نہیں ہے دوسری جگہ ملے گی تو ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں ایسی آیتیں یا ایسی حادث کیا ہے مجمل ہے یہ مجمل ہے اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اور دلیلیں دیکھیں لیکن اہل باخل کا طریقہ کیا ہوتا ہے مجمل ہی کو لے کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں بس مل گیا ہم کو اس کی تفصیل دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے شیخ محمد بن نثالین نے الوصول من, علم الوصول من اس بات کو ذکر کیا ہے مثلا اللہ تعالیٰ پڑھتے لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں اِنَّ اللہ آمنوا صلو علیہ تو اب کہتے ہیں دیکھو تم لوگ سلام تو بھیجتے ہو رسول پر سلام نہیں پڑھتے سلام ہم لوگ پڑھتے ہیں بڑے فضا کہتے ہیں کیسے گانے کے ٹون پہ یا نبی سلام علیہ کا اور اپنے اپنے بنائے ہوئے سلام کے ہیں جمعہ کو جمعرات کو مسجد نبی کی طرف ہاں متوا سے چپ چھپا کے بھی کوئی پڑھتا ہے آدمی تو اس طرح سے مسجد نبی کی طرف رک کر کے وہ سلام پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شال میں اشعار کرتا ہے اور کئی اشعار اس میں کبری اشرکیا ہوتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد ہوتی ہے وہ سلام بھیجتی رسول پر ان کے نزدیک سلام ایسا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ رسول پر سلاد اور سلام دونوں لازم ہیں کیونکہ اللہ نے اس کا کیا لیا ہے سلاد بھی ضروری اور سلام بھی لیکن کیسا ہمارا اپنا بنایا ہوا جیسے نماز کی سلاد اس میں سلوک ہمارا یو ہے جیسا جی میں آئے پڑھو کہا نہیں تو سلاد وہ ہے اس میں بھی نبی کے تابع ہونا پڑے گا یہ بھی سلاد جو ہے سلاد وسول اس میں بھی نبی کے تابع ہونا پڑے گا جیسا کہ صحابہ ہوئے انہوں نے بھی کیا کیا حکم آتی جو جی میں آیا نبی کے بارے میں درود تاج بنا کے پیش کیا بہت سارے لوگوں نے کیا کیا ہے درود تاج اپنے سے گھاڑ رکھے کچھ بھی درود نبی پر پچاس درود بنائے ہیں بداعت کی نموست کی ہے کہ سنت سے مغروب ہو جاتا آدمی صاحبہ کا کیا طریقہ تھا حکم آیا صلی علیہ وسلم تسلیمہ حکم آتی صاحبہ نے کیا کیا رسول کی طرف کیا عبدالرحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تم کو وہ ہدیہ نہ دوں حدیع میں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ گفٹ ہے وہ کاش کہ ہم بھی احادیث کو تہفا سمجھنے لگے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے انسان کی. کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہوں اللہ کی رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بطور ہدیاتوں کو عطا کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود آپ کا آپ کی ذات آپ کی بات آپ کا قوم آپ کا عمل ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہے اس کو قبول کرنا یہ نجات ہے اللہ عالمین کی شکر گزاری یہ نہ شکریہ ذلت کیوں آتی ہے بت آ رہی وہ دلت و کر کیوں آیا ہے اللہ نے کیوں ذکر کیا بنی سرائے کی آسمان سے نازل ہونے والی چیز کو چھوڑ کے زمین چیزوں میں مشغول ہو جاؤ گے آسمان علم چھوڑ کے زمین علم میں مشہور ہو جاؤ گے تو پھر عزت ہی آئے گی کہاں سے عزت آئے گی کی؟ کیونکہ عزت اوپر سے آتی ہے عزت کا راستہ خود کر دیا تو عزت کہاں سے آئے گی اللہ رب العالمین عزت نہیں ڈالتا ہے تو کہا کہ کیا میں تم کو حدیم حدیث سناؤں جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کل تو بالا پہ کہا بالکل لیجیے وہ جلدی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا يا رسول فقلنا کہ ہم سلاد کیسے البيت آپ کے اہل بیت پر آپ اہل بیت میں نبی بھی شامل ہوتا ہے اللہ نے حکم دیا کس کا رسول کا سل اللہ تعالی نے سلام بھیجے سلام کیسے بھیجیں اب بتائیے تو سلام بھی کس نے سکھایا صحابی, چاہے اس صحابی کیا ہے غور سے صاحبی کیا کہہ رہے اللہ رسول اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام تو سکھا دیا اب سلاد کیسے بھیجیں تو سلاد سلام کس نے سکھایا اللہ نے ہم نے آپس میں مشورہ کر کے ڈیسائیڈ کیا اور شاعر صاحب نے سلام لکھا ہے خود پر ایزت تھا نہیں اللہ نے <سلام> ہم کو سلام سکھا دیا معلوم ہے کہ سلام کہاں سے آتا ہے اس کی تعلیم اللہ کی طرف سے ربانی تعلیم ہونا چاہیے من مانی نہیں اور کہا آپ سکھائیے سلاد کیسے تو معلوم کہ سلاد رسول سکھائیں گے درود تھا نہیں درود رسول تو کہا کہ آپ پر کیسے درود پر جبکہ اللہ نے ان کو سلام سکھا دیا ہے قال آپ نے صحابہ کو خود سلاد سکھایا سلام اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے سلاد حکم تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور رسول کو بھی تعلیم اللہ کی طرف سے آئی تو آپ نے سکھایا امام بخاری اور نے اس ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلام جو ہے اللہ نے سکھایا مطلب کیسا سلام سکھایا اللہ نے کون سا ہے حدیث نمبر چار ہزار سات سو ستانوے اس کی شرح میں فرماتے ہیں رسول پر جو سلام ہے جو سکھایا گیا ہے وہی تو ہے جو تشاود میں سکھایا گیا ہے رحمت اللہ وبرکاتب میں پڑھتے ہیں السلام اور بات صاحب پڑھتے تھے السلام علی نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ نے سکھایا ہو کیسا دونوں بھی سی ہیں دونوں صحیح ہیں کہ السلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں سلام رحمت برکت تو یہ تینوں چیزیں ہیں تو کہا کہ یہ جو مراد ہے کہ سلام سے مراد کیا ہے جو آپ نہیں آپ تو مالما کے سلام بھی اللہ کا سکھایا ہوا ہے اور سلام بھی اللہ کا مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشاہ سکھایا جبکہ میری, میری ہتھیلی آپ کی ہت دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی مجھ نہیں تھا تعلیم کے لیے انسیت کے طور پر ہاتھ میں ہاتھ تھا نئی مسافہ ٹھیک ہے آخر میں کہہ رہے ہیں اسی عزیز سے دلیل پکڑنا ہے پوری لوگ آخر میں کیا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ اور اس ہمارے درمیان تھے ہم یوں کہتے تھے نبی جب آپ وفات آ گئے تو ہم نے یوں کہنا شروع کیا السلام علیہ نبی کی و رحمۃ اللہ برکاتہ بولو گے ایسا نہیں بولتے وہ لوگ تو جب حدیث کا پھیلا حصہ مانا دوسرا کیوں نہیں اور ابن مسعود کا قول لیا ہے تو انہیں کا قول کیوں نہیں یہ طریقہ یہ مصیبت ہے کیا کہتے ہیں کہ السلام علیہ کا نبی و رحمت اللہ و برکات تو یہ جو ہے وہ اتحاد اب یہاں ایک بات اور غور کریں اللہ کے عمر کی عملی تطبیق اگر رسول کی نہ دیکھی جائے تو آدمی غلطی کر سکتا ہے قرآن ترتیب الگ ہے رسول کی تعمیلی ترتیب الگ ہے قرآن میں کیا ہے تسلیمہ پہلے کس کا ذکر ہے سلاد اس کے بعد کس کا ذکر ہے سلام تو پہلے سلاد اور پھر سلام نماز میں میں کیا ہے پہلے سلام ہے پھر سلام ہے ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ دعا کی ترتیب اور آداب بھی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و سلام ہو پھر رسول پر درود ہو پھر اپنی حاجت مانگی جائے دعا کی عادت کیا ہے آپ نے ابھی نماز پڑھ رہے تھے ایسا نماز میں فوراً دعا کرنے لگے کہا نہیں آ ج ہی رہا تھا کسی نے جلدی کی کیا کرنا چاہیے تھا اسے بلائے تھا سنو دعا کا طریقہ ہے پہلے اللہ کی ہمد سنا کرو پھر اس کے رسول پر درود پڑھو اس کے کی بعد کیا کرو جو تم کو مانگنا ہے مانگو اتحیات کی کیا ہے تمام کھولی فعلی مانی ساری باتوں کا حقدار اللہ ہے تو یہ کیا ہے تحیا ہے تحیا جو ہے اللہ کی تعریف اس پہ ہے تہیا سب اللہ کے لیے تو یہ اللہ کی حمد و ثناء ہے اس کے ذمن میں رسول پر سلام آتا ہے اور اس کے بعد رسول پر درود ہے اللہ کی حمد کے بعد رسول پر درود اس کے بعد دعائیں اللہ یا اسی طرح سے اللہ عمین ادبی کا تو یہ جو ہے دعا بعد میں ہے اخیر میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد رسول پر درود اور اس کے بعد اپنی دعا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دیکھی جائے گی ان کے قرآن میں ترتیب آئی ہے ہم اپنے دل سے اسی ترتیب پر عمل کریں گڑبڑ کرے گا یہ تو اس کے لیے قرآن کے فہم کے لیے نبوی تعمیل قرآن کے حکم کے لیے نبوی تعلیم تعمیل دیکھنا ضروری ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے اس کی ایک مثال یہ بھی کہ پڑھتے ہم نہیں کر سکتے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیسے کیا جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سارے کو سارے قطبہ چور مر اور چور عورت میں سسلے مجمل کی چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دونوں کے ہاتھ کاٹ اب اس نے یہ نہیں بتایا باپ ہے کہ بیٹا بالے ہے کہ نابالغ آپ کا بچہ سکول سے پینسل چڑا کے لائے اور پڑوس والے کی اور وہ آپ کے بچے بھی چڑایا قلم چھڑا کر سکتے بچہ ہے اس پر قلم نہیں ہے چاہے وہ قلم چوری کرے اس پر قلم گناہ کا نہیں ہے روپیہ دوسری دلی سے معلوم پڑتا بچہ نہیں مجنو نہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جیسے نیند میں کسی نے تلاک دے دیا تلا اس کو بول دیا تلاک واقع ہوگا تو نہیں ہوگا کیونکہ جو سویا ہوا ہے اس کا خلاف ہوتا ہے اب بعض لوگوں نے کتابوں میں اپنے نے کیا کیا لکھا لا ہدایت دے بہت اس کا وقت ہمارے پاس ابھی نہیں بہ رہا ہم بہت سے ہٹ جائیں گے تو اب ہاتھ کٹ اب کون کٹیں اصاب ہیں اس بھئی صاحب ہے اس کے پاس کوئی ہاتھ کی ہے اور گوشت میں سے ہڈی چھوڑی کی اس نے اب پکڑا اس کا ہاتھ کا قرآن کی آیت موری صاحب خوب پڑھیں سارے کو سارے کو تو بتاؤ آئیڈیا ہو ماں کاٹو کندے پہ آ کر دیا کر سکتا ہے حدود کا نباس کون کرے گا حدود کا نباس حاکم کرے گا عوام نہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے حکومت کے معاملات کی جو آئےتے ہیں جہاد کی حدود کی یا اس طرح کی جتنی بھی ہیں اس میں جو ہے پوری امت کو اس کا مخاطب بناتے ہیں جبکہ اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے حاکم حاکم کے حکم کی بعد اس کے تابع امت, دی. امت اور قوم ریایہ اس کے تابع دی. خود سے نہیں تو شریف حدود اور گوگل پہ بھی چیک کر کے دیکھا کراس چیک فرق کار, سب کو اللہ نے کہا ہے جمع کا سہدا ہے لیکن اس کا, اس کا یعنی اس حد کا نفاس کون کرے گا ہاتھیوں کا بھی فیصلہ دے گا جا کے اس کے نفاذ کو پکڑ کے ہاتھ کاٹتے ہاتھ کاٹنا ہے کون سا کاٹنا ہے حدیث میں تعین کیا اس کی بایا ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہاں تک کاٹا جائے گا یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ حدیث میں عملی شکل عملی رسول سے ملتی ہے اور رپ نے بتایا کہ کاغذ چوری کر دیا تو ہاتھ کاٹ دو اس کی. کے کاغذ کے بعد بیچارے کا ہاتھ چلا گیا وہ کون سا فقیر کاٹ دیا اس نے کاٹا اللہ کا حکم ہے سب کے لیے کون کٹے وہی میں کاٹتا ہوں, ہوں. کارت تو کاٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں شریعت کا نفاذ اگر جاہلوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو مصیبت ہے دین کا صحیح فہم اگر انسان کو نہ ہو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بنے یاد رکھے تو یعنی حدیث میں ہے کہ سلام اور سلاد دونوں اللہ کا حکم ہے اور ان دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رسول کو جو تعلیم دی ہم تفصیل کے تابع ہیں اور جیسے کہ چوری کا حکم بھی آپ نے دیکھا اس طرح کے کئی احکام ہیں کئی احکام ہیں اس میں اگر جب ہم تفصیل نہ دیکھیں ہم غلط عمل کریں گے ہم غلط عمل کر جائیں گے اب جو لوگ یا نبی السلام علیہ کا کرتے ہیں تو ان سے آپ بتا سکتے ہیں بھائی خبر تار پڑھتے السلام علیکم بلکہ قبر پر جاتے ہیں تب بھی سلام کرتے ہیں السلام عبد اللہ عمر کے بارے میں اور شیخ عبد المحسن الباس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو اور عام طور سے علماء ذکر کیا ہے کہ سلام کریں کیسے السلام علیک اللہ وہاں بول سکتا یا بکر. یا عمر. کیا کہتے تھے یا رسول اللہ. یا بکر. یا صاحب ہیں اس لیے کہتے والے صاحب السلام علیکم تو اس طرح سے سلام کرتے تھے وہاں کر سکتے ہیں اس کا موقع ہے یا جیسے آدمی نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کہتا ہے صلی اللہ ہیما خطیق البغادی نے کہا کہ اہل حدیث سونے کا شرط کیا اتنا ہی قابل ہے اتنا کیا کم ہے کہ آدمی حدیث سے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسکر آتا ہے تو سب سے زیادہ والے یہی ہوتے ہیں حدیثوں کی برکت حدیثوں کا مطالعہ اس کی برکت کیا ہے کہ آدمی حدیث سے پڑھتا ہے زلیلوں میں پڑھتا ہے رسول کا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار استدلال کرتا ہے آپ کے غور و عمل سے حدیثوں سے اور بار بار درود کی توفیق ملتی ہے یہی کیا شرف کم ہے شرف اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے یہ بات بیان کی ہے تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں لدیسی لیکن تمہارا بنایا ہوا شعر شاعری والا جس کے اندر شرکیات اور خفیات ہوں وہ ہم نہیں پڑھتے ہم وہی پڑھتے ہیں جو ثابت اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ طریقہ بھی سکھائے گا اللہ نے جب تھی اللہ حکم دے دے اور طریقہ نہیں بتائے اللہ تعالیٰ حکم دے دے اور طریقہ نہ بتائے ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی براہ راست قرآن میں ہوتا ہے اور کبھی رسول کے فرمان میں ہوتا ہے یا کبھی رسول کے قول میں ہوتا ہے یا آپ کے فیر میں ہوتا ہے نمبر پندرہ اور میں سمجھتا ہوں آخری بات ہے یہ آج کے لیے موقوف کو چھوڑ کر مرفوع احادیث پر اکتفا کر موقوف اس کو کہتے ہیں اور مرفوع کس کو کہتے ہیں موقوف وہ روایت ہے جس میں کسی صحابی کا قول و عمل قول یا عمل ہے موقوف جس میں صحابی کا قول یا عمل اس کو کیا کہتے ہیں موقوف اور مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال یا عمل ہو بلکہ آپ کے زمانے میں کسی کا عمل صحابہ کا عمل وہ بھی فی حکم مرفو ہوتا ہے وہ بھی مرپو شمار ہوتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اس پر ہے خصوصا جب کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو تو وہ بھی مرفو ہوتا ہے کیونکہ اس میں رسول کا تذکرہ ہے اور آپ کے سامنے وہ عمل ہوا ہے تو جس روایت کی نسبت اونچی ہو رفا ہو رسول تک اس کو کیا کہتے ہیں مرفوع رفعنا رفائنا کا یاد رکھیے تو مرفوع جو رسول تک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم موقف وقف ہے وقفہ کا مطلب رک ہے جو صحابی پہ جا کے رک جائے اس کو کیا کہتے ہیں محوف اور ایک روایت ہے جس کی آپ ضرورت نہیں لیکھی سمجھ لیں تیسری روایت ہے مکتوڑ جو قطع ہو گئی رکا تابعی کا اس کو کیا کہتے ہیں مقتور مرقو موقوف اور مقتور تو تابعین وغیرہ کے اقوال و آثار کو مقتور کہتے ہیں صحابہ کے آثار کو موقوف کہتے ہیں لیکن دونوں کو بھی آثار کہہ سکتے ہیں صحابہ اور تابئی اور اس کے بعد طبع تابعین وغیرہ کے بھی اس کو اثر مجموعی طور پر کہا جاتا ہے بلکہ بعض اہل علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی اثر کہتے ہیں کیونکہ یہ معتور ہے محتور ہے تو جیسے امام احمد وغیرہ کا شہر ہے دین دینی کیا ہوں شہر کہ جس میں آثار ہے کہ اللہ کے نبی کا دین جو ہے کیا ہے یہ اخبار ہے اور آثار ہے تو اثر وہ اس کو بھی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منکور پیدا لئی سبھی منہ جس ابی المام بل موقوف یہ سلف کا منہج نہیں ہے صرف مرفوع احادیث کا اہتمام کرنا اور موقوف آثار کو چھوڑ دینا سلف کا منحج نہیں انہیں وہی یعنی حدیث لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل ہو صحابہ کا قول عمل ہم کو نہیں چاہیے وہ انسان تھے ہم کو رسول کافی ہے ہم کو رسول کافی اس طرح سے بولنا سلف کا منہج نہیں ہے جو کہ ان کی کتابوں سے بالکل واضح ہے امام البخاری جیسے امام اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افاد جمع کیے ہیں اسی کے ساتھ صحابات، صحابات، بلکہ بعض بہت سے دیگر علماء کے بھی اقوال جمع کر دیے تو اس سے استدلال کرنا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے صحابہ کے آثاز اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا مَا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ان کا موقف اختیار کرو ان کا منحج ان کا راستہ اپناؤ تو اللہ ابو العالمین نے سچوں کے بارے میں کہا اس کی تفسیر میں ہم دیکھ چکے ہیں عمر رضی اللہ محمد نے کہا اس سے مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس سے مراد کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب تو کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اختیار کرے اور صحابہ کے موقع کو چھوڑ دے تو ایسے آدمی غلطی پر ہے سلب کا طریقہ یہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اہل علم میں کیا بات ملتی ہے شاہوی نے اپنی کتاب او جیت گلوں کے پندے تقلید کے رد میں ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہتے ہیں سُوئلہ ابو ہنی رحمہ اللہ تعالی اداق الطقل وہ کتاب اللہ خالب امام ابو ہنی فارحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ابھی کی لوگ ہم سے کہتے ہیں امام ابونی پکو آپ نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں اس قول کو کتنے لوگ مانتے ہیں سنی رحمہ اللہ تعالی ادا قل تقول و کتاب اللہ خالف آپ کا کوئی قول ہو اور اللہ کی کتاب قرآن اس کے مخالف ہو جو؟ تو کیا کرنا ہم نے کالا کو کتاب اللہ میرا قول چھوڑ دو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں فقیرہ پوچھنے والے بھی ذرا زیادہ ہی پوچھنے والے تھے اور اچھا کیا انہوں نے پوچھا ہدا کان خبر صلی اللہ علیہ سلام خالف اچھا دوسرا سوال یہ بتائیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آپ کی حدیث سنت نہیں پوچھا آج کل باغ میں کیا بولنے لگے ہیں تمہارے حدیث وہ میرے سنت ہے تم حدیث سے کرتے ہیں ہم سنت پہ حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے عزت بھی ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم کہ سنت کہاں ملتی ہے سنت معلوم کرنے کے کی لیے کیا کرنا پڑتا ہے کیا پڑھنا پڑتا ہے قرآن حدیث اچھا سنت میں سنت ہے واجب کہاں جائے گا اور اسی طرح سے حرام کہاں سے ملے گا حدیث میں ملے گا حدیث وسیع ہے سنت میں تو سنت ہے لیکن حدیث میں کیا ہے فقا کی اصطلاح میں سنت وہ کہہ رہا ہوں ورنہ اہل حدیث کی اصطلاح میں سنت عقیدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے رسول کا طریقہ عقیدے میں عبادات میں اخلاق میں اور احکام میں اس لیے بعض لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں سیما یعنی سورت الفاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت کا لفظ سن کیوں کہتے ہیں تو سنت ضروری نہیں ہے سنت ہمارے ہاں رسول کے عمل کو بولتے ہیں پھر وہ عمل واجب بھی ہو سکتا ہے مستحب بھی ہو سکتا ہے رسول کا عمل رسول جس کا عمل کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت ہے تو بہرحال تو یہاں پر کہا کہ اگر آپ کی آپ کی آپ کا ہے آپ کا قول اس کے مخالف رسول کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تو کیا کریں اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قول چھوڑ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حدیث کے مقابلے ہے یعنی کہا نہیں حدیث تو نہیں چھوڑنا سنت تو تو چھوڑنا بولے ماما کو ہی پیسہ نہیں بولے فقیر صحابت اگر صحابہ کا قول اس کی مخالف ہو تو اتر کو قولی بے قولی صحابہ اتر قولی بے قولی صحابہ صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑتا تو کیا طریقہ ہے دیکھیں آپ امام ابو نے کا موقف کیا ہے قرآن سنت اور صحابہ کے موقف کے خلاف اگر کوئی بات ہے میرا قول ہے چھوڑ بطور انہوں نے بطور توازو بطور انسان کو اپنے امام کی بھی قو کے فہم میں گڑبڑا دیتی ہے نہیں نہیں آپ ایسا نہیں بول رہے بات ان کا بس سے امام ابانی کو خود کہیں آپ کے پل یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ایک آدمی کا بس لے تو خود امام ابو ببونیفا سے کہے آپ جو بولے نا ویسا مطلب نہیں اس کا جو ہم سمجھے وہ مطلب ہے اب آپ کو سمجھا ہوں کیا مطلب ہے؟, یہ ہے امام ابو بابونیفا کے کئی اخوال ہیں اس کا مطلب کچھ نکلتا ہے اس کو کچھ جسے دیکھ اور ان کا ہے کہ ادا سہل حدیف مذہبی جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی وہ میرا مذہب ہے تو اس سے مراد علم کو دو باتیں ایک تو یہ کہ میرا مذہب یہ ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے لیکن اگر صحیح حدیث وہی وہ میرا مذہب ہے میرا قول چھوڑ کے میں اس کو اپنا لوں گا نہیں مطلب یہ ہے کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی وہ میرا مذہب ہے یعنی میرا پورا مذہب صحیح حدیث پر قائم ہے ایک بھی حدیث ہے اس میں نہیں ہے پھر اس کا کیا کریں گے ہمیںشہ صحانفی علما بولتے آئے ہیں کہ امام ابو حنیفا اتنے حجیز پابند تھے کہ قیاس کے مقابلے میں زئی فریض کو اپناتے تھے اسی لیے قاقی کے مسئلے میں انہوں نے زئی فریض کو اختیار کیا قیاس کے مقابلے میں اور کئی معاملات پہ انہوں نے رجوع بھی کیا بہرحال تو یہاں پر ان کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں اپنا فوج چھوڑا جائے گا امام احمد اپنے حمل کیا کہتے ہیں لا تقل کا من ما صلی اللہ علیہ ابوداؤ نے امام ابوداؤ نے مسائل احمد میں اس کو رواج کیا ہے کیا برمات امام احمد کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے دین کی تکلیف مت کر بعض وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ کہ عوام کے لیے نہیں ہے تقلید سے جو منع کیا نا یہ عوام کے لیے نہیں ہے شاگردوں کے لیے کہا ہے کیوں اس لیے کہ یعنی عوام کے لیے تو تقلید ہی ہے آپ بتائیے یہ جو بات ہے یہ شاگردوں سے تقلید کے لیے کہا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے کہ کسی کی تقلید نہ کی جائے لا تک شاگر تو علم والے تھے نا تو والے بھی یعنی ان کو تکلیف سے منع کرے عوام کو تکلیف کے لیے کہ نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے آئے اسے لے لے جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے آئے اسے لے لے ثم بعد الرجل. ہی مخیر پھر بعد میں تابین کا جو معاملہ ہے ان کا کوئی قول آتا ہے تو آدمی اس کے بعد کتاب و سنت کے بعد اگر کسی کا کال ہوتا ہے تو اس میں آدمی کیا ہے مخیر ہے یعنی کتاب و سنت میں اگر کوئی بات نہیں ملتی ہے اور بعد میں اگر تابعین کا کوئی کال ملتا ہے تو اس میں آدمی مخیر ہے مخیر بلا ترجیح نہیں اس کو اختیار ہے کون سا لوں سوچ رہا ہے ہاں ٹھیک یہ لیتے اس میں بہت سہولت ہے میرے ایسا لے سکتا ہے وہ بات لے گا جو دلیل سے اکرب ہو اختیار جب کیا جائے گا تو کس بنیاد پر اختیار کیا جائے گا ترجیح کی بنیاد پر نہ کہ پسند ناپسند سب چار بھائی مل کے تجھ کو کیا پسند ہے کس کا کون پسند ہے اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے وہ چنتا ہے ایسا کر سکتے آپ سب بیٹھ کے بیش چن رہے تو یہ باغیچہ نہیں ہے اور پھلوں کی ترکاری کی گاڑی نہیں ہے کہ جو جی میں آدمی چنے دلیل اور ترجیح کی بنیاد پر آدمی اختیار کر سکتا ہے لیکن کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو آئے اس کو لے لے اس میں اختیار دیا امام احمد نے اختیار نہیں دیا لینا ہی پڑے گا تابئی میں اختیار ہے اب امام ابویب کا کو لوگ تابئی کہتے ہیں جبکہ اختلاف اس میں اور راجل یہ لگتا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ نہیں دیکھا جبکہ خود نے انکار کیا ہے, انہیں حجر نے اقرار کیا ہے، غدیب بغدادی نے قرار کیا ہے اخلاق ہے علماء کے درمیان بہرحال مان بھی لیں تو کی بات ماننا لازم نہیں بولا امام احمد کہتابی کہ کی بات ماننا لازم نہیں ہے مختصر الفتاوی المصرية میں بات ہے کہتے ہیں فمن ظننا آدمی کا یہ گمان ہو کہ انه یاخذ من الكتاب والسنت وہ کتاب و سنت سے اخذ کرتا ہے بدون ان یقتدی بالصحابۃ و یقتبی غیر سبیلہم وہ صحابہ کی اقتدا نہیں کرتا ہے اور صحابہ کی سبيل کی پیوی نہیں کرتا ہے صحابہ کی اقتدا اور ان کے راستے کی پیروی چھوڑ کر صرف کتاب و سنت کی کو لیتا ہے اگر کسی کا یہ دعویٰ کسی کا یہ گمان ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے فہو امین اہل البدائی ایسا آدمی بیدا میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے صرف قرآن حفیظ پاس صاحبہ نہیں چاہیے صحابہ کا قول مت بتاؤ قال اللہ قال رسول بس ہو گیا اگر ایسا کوئی کہتا ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فہو امین اہل الب عیب السا آدمی بدعتی ہے اور گمراہ تو بالوبا کے قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کا فہم بھی ضروری ہے جیسا کہ ہم پچھلے دلائل میں دیکھ چکے ہیں اس بارے میں ایک موٹی دلیل اور سیدھی سادی دلیل کیا ہے یہ کوئی آدمی کہتا ہے بس قرآن حدیث اور کچھ نہیں یعنی مرفو لے گا حدیث رسول کی محفوظ صحابہ کا قول نہیں لے گا ہم کو لاؤ تو رسول کی بات لاؤ اد کی بات نہیں چاہیے اس آدمی سے پوچھئے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہو گئی ہسٹری نہیں چاہیے ہم کو کیا چاہیے یا تو قرآن چاہیے یا تو حدیث چاہیے حدیث میں کیسی ہوگی یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھوڑی بولیں گے میری وفات ہو گئی ہاں اتنی عقل ہے کچھ کو تو کچھ بات ایسی ہوں گی جو حدیث میں رسول کے قول میں نہیں ہوں گی قرآن میں اللہ نے کیا فرما ہے ان اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے آئی ہے نہیں آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں آپ کی مخالفی تو کیا کہا اگر ہی ان کو موت آ جائے شرطیا وہ مستقبل کا جملہ آنی سب میں کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی پراندی میں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہیں کہ کس کا لینا پڑے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ان کا قول ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ممبر پر کھڑ کے کہ کیا کہا آلا من کا نیا ابود محمد محمد اللہ فن اللہ <يَمُودٌ> نے ایک روایت میں ایک ٹکڑا زیادہ کیا ہے فن اللہ <يَمُودٌ> کہا کہ اللہ تعالی جو عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اچھی طرح جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی آپ کی وفات ہو گئی ماں تھا ماضی کے سے ہو گیا موت آ دی. وفات ہو گئی یہ کس کے قول میں مل رہا ہے صحابی کی. اور امن خان ابود اللہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا انہ تو یہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اس کو موت نہیں آ دی. اس کو موت نہیں آنے والی اور ذکر دلیل کیا کی قال ان کا مئی تن دلیل میں کیا پیش کیا آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے مشرقینوں کو فار تو ان نکمئی تم کی تفصیل میں انہوں نے کہا اب وہ آیت تھی اب موت ہو گئی تو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی دلیل لینے کے لیے کس, کی, کس کے محتاج آپ پوری امت میں سب سے بہترین شخص کون ابو بک صدیقی اللہ تعالی تو آپ صحابی کا قول چھوڑنے کی بات کریں گے ایسا گمبھیر مسئلہ آپ کے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گا بریلو کہیں گے وفات ہوئی ثابت کرو اب کیا بتائیں گے اس کو کیسی بتائیں گے اس کو آپ یا ہوئی اور زندہ ہے آج اس معنی میں جس میں وہ کہہ رہا ہے نوز کیا ہر اعتبار سے زندہ ہے نہیں ہم مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کی حیات برزخی دنیاوی نہیں دنیاوی نہیں حیات ہے وہ برزخی سلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے السلام کو دیکھا اپنی قبر میں قائم و کھڑے نماز رہے. وہ حیات ہے دنیاوی دنیاوی بارے میں کیا تھا؟ وَلَوْ كَانَ نُبُوَّتِ مَا حلَّ لَهُ إِلَّا یا اگر میں وَمَا وَسِعَهُ مَا وَسِعَهُ کہ ادر آج زندہ ہوتے ہوتے ہوتے یعنی ہیں نہیں کس معنی میں دنیا معنی تو دنیا حیات نہیں تو اگر آج السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو انہیں میری اتباع اس وار کوئی راستہ نہیں ہوتا ان کے لیے حلال نہیں ہوتا کہ میری اتباع اس بار کچھ کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہا اگر مسا زندہ ہوتے یعنی دنیا وفات دنیا حیات نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں تو صحابہ کا قول ضروری ہے صحابہ میں بھی کبھی اختلاف ہوا صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا ہے آخری باتیں کہہ کہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں ایک صورت یہ ہے کہ صحابہ کی بات کسی صحابی کی بات قرآن و سنت کی کسی دریل سے ٹکرا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کسی صحابی کی بات دوسرے صحابی کی بات سے ٹکرا ہے اگر قرآن و سنت سے قرآن سے یا سنت سے ضروری جمع قرآن سے یا سنت سے صحابی کی بات ٹکرائے تو ہم کس کی بات لیں گے قرآن سنت کو لیں گے کیوں اللہ نے فرمایا کیا فرمایا لا بین اللہ رسول اللہ ایمان والوں سے اللہ نے کہا اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو کسی کو بھی مت بڑھاؤ اللہ سے ڈرو معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کسی کو مقدم نہیں کیا جائے گا اور خطاب اصلا صحابہ سے ہیں تو بعد اول اس کے مخاطب ہوئے کہ نہیں کرنا ہے کسی کو بھی تو کہا کہ مقدم مت کرو اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک صحابی کی بات دوسرے صحابی کی بات سے ٹکرائے اس صورت میں کیا ایک صورت ہے تقدیم دوسری ترجیح اللہ اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے تقدیم اللہ اس کے رسول کی بات کو مقدم کیا جائے گا لا تغدمو بین یدی اللہ ورسول دوسری صورت کیا ہے ترجیح کیا فرمایا ہے دونوں میں سے کس کی بات پاور فل ہے دیکھا جائے گا اور وہ بات دی جائے گی دلیل کے مطابق کیوں اللہ نے فرمایا فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسول ان کنتوم بینونا باللہ والیوم الاخرہ فی الحا سا اگر تم میں ختاب کس سے ہے آیت نازل ہوئی تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان سے افسل صحابہ سے ہے تب اہم ساری امت سے ہے تو کہا کہ فعم فی شہ اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے فرد الا اس اختلاف کو اس معاملے کو پھیر لوٹاؤ کس کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف انکن تم تک باللہ الاخر اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہی خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے یہ نہیں تو تیری جگہ صحیح میں میری جگہ صحیح نہیں اختلاع کو اللہ کے رسول کی مختلف ادائے ہیں اور امت میں تقسیم کر دی اماموں نے کسی نے یہ لے لیا کسی نے جیسے باغ کوئی کہ جو جی میں آئے لے لے ہم دیکھیے کتنی غلط بات ہے یہ اما کی شان میں گستاخی ہے کہ گویا کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی لیتے تھے کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا یہ مخالفت کے اللہ کے حکم کی وہ میں آتا کر رسول نہیں فخو سب کا سب لو تو اماموں نے سب کا سب نہیں لیا جو جی میں آیا کچھ کچھ ادائے لے لی کچھ کچھ ادائیں چھوڑتی زیادہ ادائیں چھوڑیں تھوڑی ادائیں لے لی کہاں سے لائے ہوئے آپ کے تو اپنے گمان کی بنیاد پر اماموں کو بھی چھوڑ بول دیا ہے. یاد رکھیں یہ غلط بات ہے تو اگر صحابہ کے اقوال میں اختلاف و باہم تو ترجیح دی جائے گی کس بنیاد پر اس بنیاد پر کہ ان کی بات کی دلیل ہو کیونکہ رجوع کہاں کریں گے کتاب و سنت کتاب و سنت سے جس کی بھی تائید ہو جائے اس کی بات مان لیکن اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے نہ ٹکرائے آپس بھی بھی ٹکرائے تو راجہ قول یہ ہے کہ وہ حجت ہے امام احمد کا اور عام طور سے اہل علم کا یہ قول ہے بعض نے امام شاقی کی طرف نسبت کی ہے کہ ان کے نزدیک صحابی کا قول حجت نہیں ہے لیکن بعض علماء نے بتایا کہ نہیں ان کی نزدیک بھی یہ نسبت صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح بات اہل علم کے نزدیک یہی ہے کہ صحابہ کا کال حجت ہے تو یہ بات اہل نے کہی ہے شیخ حسین رحم اللہ فرماتے کا ہے ہے ہے دلیل ہے وَلَكِنَّ أَنَّ قَوْلَ حجة إذا لم النص او قَوْلُ لیکن بات جو ہے کا, دلیل کا مطلب یہ ہے اس صورت میں کہ کوئی نصر سے ٹکرائے کو ٹک وجب وجب قبول قبول ٹک تو ضروری ہے کہ ہم دلیل کو لیں قرآن سنت کی بات کو لیں اور وَإذا وہ جب علینا نسل کا فریق ترجیح اور اگر کوئی صحابی ان کا قول کسی دوسرے صحابی سے ٹکراتا ہے تو ہمارے لیے جو راستہ ہے وہ ترجیح کا راستہ ہے دونوں میں ترجیح دیں جس کی بات کتاب و سنت کی معافی کو اس کو لیں جس کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا اس کو چھوڑ دیں راز اس میں سے لیں یا اولا آباد اس میں سے لیں جو زیادہ مطابق اور محسوس کے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے پندرہ باتیں آج ہم نے مکمل کی ہے بلکہ کل سے ایک بات زیادہ ہوئی آج تو کل صاف ہوئی آج ہاتھ چکی ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے ہفتے میں دیکھیں گے اور یہ میں ذرا تفصیل سے سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ واقعی اگر واقعی تفصیل سے باتیں سمجھ میں آ جائے تو کہیں خلل باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فیمتا فرمائیں اور صرف کے منج کی پیروی کرنے کی توفیع تع فرمائے ابو رحافی اللہ نہیں رہے